تکمیل حضور شاہ میں اہل سخن کی آزمائش ہے چمن میں خوش نوا نے چمن کی آزمائش ہے نقیب کی آواز کے ساتھ ہی سب اہل محفل دو زانو ہو سنبھل کر بیٹھ گئے اور پاس ادب سے سب نے گردنیں جھکا لی خواسی نے بادشاہ سلامت کی غزل خریتے میں سے نکالی بوسا دیا آنکھوں سے لگایا اور بلند آواز سے سورٹ کے سروں میں پڑھنا شروع کیا الفاظ کی نشست زبان کی خوبی مضمون کی آمد اور سب سے زیادہ پڑھنے والے کے گلے نے ایک سما باندھ دیا ایک کیفیت تھی کہ زمین سے آسمان تک چھائی ہوئی تھی کسی کو تعریف کرنے کا بھی ہوش نہ تھا استادان فن ہر شعر پر جھومتے تھے کبھی کبھی کسی کے منہ سے سبحان اللہ کے الفاظ بہت نیچی آواز میں نکل گئے تو نکل گئے ورنہ ساری مجلس پر ایک عالم بے خودی تاری تھا مکتے پر تو یہ حال ہوا جیسے کسی نے سب پر جادو کر دیا ہر شخص وجد میں جھوم رہا تھا باسرار تمام کئی کئی دفعہ مکتا پڑھوایا اور مضمون اور زبان کی چاشنی کا لطف اٹھایا لیجئے آپ بھی پڑھیے اور زبان کے مزے لیجئے نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کہ کرار و شکیب ذرا نہ رہا غم عشق تو اپنا رفیق رہا کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا ہمیں ساگر بادا کے دینے میں اب کرے دیر جو ساقی تو ہائے غذب کہ یہ عہد نشات یہ دور طرب نہ رہے گا جہاں میں صدا نہ رہا لگے یوں تو ہزاروں ہی تیرے ستم کہ تڑپتے رہے پڑے خاک پہ ہم ولے نازو کرشما کی تیغے دو دم لگی ایسی کہ تسمہ لگا نہ رہا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا غزل پڑھ چکنے کے بعد خواصی نے کاغذ مرزا فخرو کے ہاتھ میں دیا زر افشا کاغذ پر خود حضرت ضلع اللہ کے قلم کی لکھی ہوئی غزل تھی خط ایسا پاکیزہ تھا کہ آنکھوں میں کھوبا جاتا تھا مرزا فخروں نے کاغذ لے کر ادھر ادھر دیکھا مملوک العلاء نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا صاحب عالم ہمارا کیا موہ ہے جو ہم حضرت ضی اللہ کی غزل کی جیسے چاہیے ویسی تعریف کر سکیں البتہ ان نوازشات شاہی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو حضرت پیرو مرشد نے غزل بھیج کر شورکائے مشاعرہ پر مبضول فرمائی ہیں بارگاہ جہاں پناہی میں ہمارا ناچیز شکریہ پیش کر کے ہماری عزت فرمائی جائے مرزا فخروں نے خواسی کی طرف دیکھا اس نے عرض کی قبلہ عالم میں یہ پیام جاتے ہی پیش گاہ عالی میں پہنچا دوں گا خواسی آداب بجا لا کر جانے والا ہی تھا کہ مرزا فخروں نے روکا اور کہا جانے سے پہلے صاحب عالم عالمیان حضرت ولی عہد بہادر کی غزل بھی پڑھتے جاؤ چلتے چلتے مجھے عنایت کی تھی اور فرمایا تھا کہ کسی خوشگلو شخص سے پڑھوانا بھلا تم سے زیادہ موضوع اور کون شخص مل سکتا ہے یہ کہہ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کاغذ نکال کر خواسی کو دیا اس نے آداب کر کے کاغذ لیا اور وہیں بیٹھ کر یہ غزل سنائی دل سے لطف و مہربانی اور ہے مہربانی کی نشانی اور ہے قصۂ فرہاد و مجنو اور ہے عشق کی میرے نشانی اور ہے روکنے سے کب میرے رکتے ہیں عشق بلکہ ہوتی خوں فشانی اور ہے ہم سے اے دارا وہ کب ہوتے ہیں صاف ان کے دل میں بدگمانی اور ہے غزل تو بہت پھس پھسی تھی مگر ولی عہد بہادر کی غزل تھی بھلا کس کا جگر تھا جو تعریف نہ کرتا البتہ غالب اور مومن بالکل چپ بیٹھے رہے بعض قلعے والوں کو برا بھی معلوم ہوا مگر ان دونوں کو خوب سمجھتے تھے کہ یہ سچی تعریف کرنے والے لوگ ہیں ولی عہد تو ولی عہد اگر بادشاہ سلامت کی بھی کمزور غزل ہو تو گردن تک نہ ہلائیں القصہ خواسی تو غزل پڑھ کر رخصت ہوا اور اب حاضرین نے جلسہ کے پڑھنے کی نو بتائی مرزا فخروں نے چوبدار کو اشارہ کیا اس نے دونوں شمیں لا شامیانے کے سامنے رکھ دیں صاحب عالم نے اپنی غزل نکالی اور ادھر ادھر نظر ڈال کر اور گردن کو ذرا جھکا کر کہا کہ بھلا میری کیا مجال ہے کہ آپ جیسے کاملین فن کے مقابلے میں کچھ پڑھنے کا دعویٰ کروں البتہ جو کچھ برا بھلا کہا ہے وہ ب اصلاح عرض کرتا ہوں غم وہ کیا ہے جو جاں غذا نہ ہوا درد وہ کیا جو لا دوا نہ ہوا حال کھل جائیں غیر کے سارے پر کروں کیا کہ تو میرا نہ ہوا درد کیا جس میں کچھ نہ ہو تاثیر بات کیا جس میں کچھ مزہ نہ ہوا وہ تو ملتا پر دلے دل کم ظرف تجھ کو ملنے کا حوصلہ نہ ہوا شکوے یار اور زبان رقیب کھیل ٹھہرا کوئی گلا نہ ہوا تم رہو اور مجمع اغیار میرا کیا ہے ہوا ہوا نہ ہوا پھر تمہارے ستم اٹھانے کو رمز اچھا ہوا برا نہ ہوا مرزا فخرو کی آواز تو اونچی نہ تھی مگر پڑھنے میں ایسا درد تھا کہ سن کر دل بے قابو ہوا جاتا تھا سارا مشاعرہ واہ واہ اور سبحان اللہ کے شور میں گونج رہا تھا تیسرے شعر پر غالب نے پانچویں پر حکیم مومن خانے نے ایسے جوش سے واہ واہ کی کہ سب سے آگے نکل آئے مرزا فخرو اپنی غزل پڑھتے رہے مگر ان دونوں کو انہیں دو شعروں کی رٹ لگی رہی پڑھتے اور مزے میں آ کر جھومتے رہے جب غزل ختم ہوئی تو مرزا نوشا نے کہا سبحان اللہ صاحب عالم سبحان اللہ واہ کیا کہنا ہے شعر یوں کہتے ہیں مزہ آ گیا استاد ذوق بھی مسکرائے کہ چلو اسی بہانے سے میری تعریف ہو رہی ہے مرزا فخرو نے اٹھ کر سلام کیا اور کہا یہ آپ اصحاب کی بزرگانہ شفقت ہے جو اس طرح ارشاد ہوتا ہے ورنہ من کے کہ مندانم وہ جدھر نظر ڈالتے لوگ تعریفیں کرتے اور وہ جھک جھک کر سلام کرتے جب محفل میں ذرا سکون ہوا تو مرزا فخروں نے چوب کو اشارہ کیا تو اس نے ایک شامیانے سے ایک شما اٹھا کر سامنے کی صف میں میاں یل کے آگے رکھ دی نام تو ان کا عبد تھا مگر شہر کا بچہ بچہ ان کو میاں یل کہتا تھا ان کو اپنی طاقت پر اتنا غرور تھا کہ کسی پہلوان کو خاطر میں نہیں لاتے تھے جس اکھاڑے میں جاتے وہاں خم ٹھوکتے اور کسی کو جواب میں خم ٹھوکنے کی ہمت نہ ہوتی اس غرور ہی نے ان کو نیچا دکھایا ان کا روز روز اکھاڑے میں آ کر خم ٹھوکنا لوگوں کو ناگوار گزرا شیخو والوں کے استاد حاجی علی جان نے ایک پٹھا تیار کیا بدن میں تو کچھ ایسا زیادہ نہ تھا مگر داؤں پیچ میں طاق تھا اور پھرتی اس بلا کی تھی کہ کیا کہوں ایک دن جو میاں یل نے حسب معمول شیخو والوں کے یہاں آ کر خم ٹھونکے تو لونڈا کپڑے اتار پینترا بدل سامنے آ گیا اور خم ٹھونک کر ہاتھ ملانا چاہا میاں یل کو ہنسی آ گئی کہ یہ بھلا پودنا میرا کیا مقابلہ کرے گا ہاتھ ملانے میں تعمل کیا استاد علی جان نے کہا کیوں بھائی ہاتھ نہیں ملاتے یا تو ہاتھ ملاؤ یا پھر کبھی اس اکھاڑے میں آ کر خم نہ ٹھوکنا کہنے لگے استاد جوڑ تو دیکھ لو خام اس لونڈے کو پسوانے سے حاصل استاد نے کہا میاں جو جیسی کرے گا ویسی بھرے گا دنگل میں تم اسے کچل ڈالنا یہی ہوگا نا کہ ہڈی پسلی تڑوا کر آئندہ کو کان ہو جائیں گے بہرحال دونوں ہاتھ مل گئے تاریخ مقرر ہو گئی اس مشاعرے کے دو چار دن بعد ہی شاہی دنگل میں کشتی قرار پائی عیدگاہ کے پاس ہی یہ دنگل ہے دس پندرہ ہزار آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے مگر اس روز وہاں تل رکھنے کو جگہ نہ تھی جدھر نظر جاتی سر ہی سر دکھائی دیتے میاں یل کی بےحودگیوں کی وجہ سے ساری دہلی اس لونڈے کی طرف تھی پہلے چھوٹی موٹی کشتیاں ہوتی رہیں ٹھیک چار بجے یہ دونوں جانگیے پہن چادریں پھینک دنگل میں اترے اترتے ہی دونوں نے یا علی کا نعرہ مارا دو چار ڈھکیلیاں کھائیں کچھ پڑھ پڑھ کر مٹی سینے پر ڈالی اور خم ٹھوک کر آمنے سامنے ہو گئے دونوں کے جسموں میں زمین آسمان کا فرق تھا ہاتھی اور چونٹی کا مقابلہ تھا تمام دنگل میں سناٹا تھا سوئی بھی گرے تو آواز سن لو وہاں آواز تھی تو یا علی کی یا خم ٹھوکنے کی میاں یل نے لانڈے کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا اور وہ آگے کو جھکا یہ کمر پر آ گئے وہ جھٹ غوطہ مار ہاتھوں کو چیر کر نکل گیا انہوں نے اس کا سیدھا ہاتھ پکڑ کر دھوبی پارٹ پر کسنا چاہا وہ توڑ کر کے الگ جا کھڑا ہوا یہ گاؤں زوری کر کے اس کو دبا لیتے لیکن وہ اپنی پھرتی کی وجہ سے ذرا سی میں صاف نکل جاتا آخر ایک دفعہ یہ اس کو دباہی بیٹھے وہ چپکا پڑا رہا انہوں نے ہفتے کس لیے تھوڑی دیر تک اس کو خوب رگڑا وہ سہے چلا گیا انہوں نے پہلو میں اکس کر اس کا سینہ کھولنا چاہا وہ بھی موقع تاک رہا تھا یہ کھینچنے میں ذرا غافل ہوئے اس نے ٹانگ پر باندھ کر جو اڑایا تو میاں چاروں شانے چت جا پڑے لونڈا اچک اچھا کر سینے پر سوار ہو گیا وہ مارا وہ مارا کی آوازوں سے دنگل ہل گیا لوگوں نے دوڑ کر لونڈے کو گود میں اٹھا لیا کسی نے پھر کر یہ بھی نہ دیکھا کہ میاں یل کہاں پڑے ہیں یہ بھی چپکے سے اٹھ کر چادر اوڑ مو لپیٹ ایسے غائب ہوئے کہ پھر کسی نے ان کی صورت نہ دیکھی دنگل سے کیا گئے ہمیشہ کے لیے دہلی سے گئے بڑے غیرت مند تھے وہ دن اور آج کا دن پھر ان کی صورت نہیں دیکھی خدا جانے کہاں مرکھب گئے پہلوانی کی نسبت سے تخلص یل رکھا تھا مضمون بھی رندانہ بانتے تھے پڑھتے اس طرح تھے کہ گویا میدان کارزار میں رجس پڑ رہے اس سے غرض نہیں کہ کوئی تعریف کرتا ہے یا نہیں ان کو اپنے شعر پڑھنے سے کام تھا غزل لکھی تھی کہہ دو رقیب سے کہ وہ باز آئے جنگ سے ہرگز نہیں ہے یار بھی کم اس دبنگ سے لب کا بڑھا دیا ہے مزا خطے سبز نے ساقی نے پشت دی میں صافی کو بنگ سے لب کے بے طرح سے پھسا زلف یار میں نکلے یا کیوں کہ دیکھیے قید فرنگ سے آ نہ پیچ میں ظالم کے دیکھنا یاری تو تم نے کی ہے یل اس شوخ و شنگ سے ان کی غزل ختم ہوتے ہی چوبدار نے دوسری شمع اٹھا مرزا علی بیگ کے سامنے رکھ دی یہ بڑے گورے چٹے نوجوان آدمی ہیں کثرت کا بھی شوق ہے نازنین تخلص کرتے ہیں دہلی میں بس یہی ایک ریختی گو ہیں ادھر شما رکھی گئی ادھر نواب زین العابدین خانے آواز دی اوہنی لاؤ ایک نوکر فوراً تاروں بھری گہرے سرخ رنگ کی اوہنی لے کر حاضر ہوا نازنین نے بڑے نازو ادا سے اس کو اڑھا ایک پلو کا بکل مارا دوسرا پلو سامنے پھیلا لیا اور خاصی بھلی چنگی عورت معلوم ہونے لگے غزل ایسی لڑ لڑ کر اور اڑ اڑ کر پڑھی کہ سارا مشاعرہ اش اش کرنے لگا نرت ایسا پیارا کرتے تھے کہ کوئی بیسوا بھی کیا کرے گی دوسرا شیر تو اس طرح پڑھا کہ گویا باجی کو جلانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں قلعے والوں کو تو اس غزل میں بڑا مزہ آیا مگر جو ریختہ کے استاد تھے وہ خاموش بیٹھے سنتے رہے غزل یہ تھی ہوئی اس شاخ میں مشہور یوسف سا جو تاکا بوہ ہم عورتوں میں تھا بڑا دیدہ ذلیقہ کا مجھے کہتی ہے باجی تونے نے تاکہ چھوٹے دیور کو نہیں ڈرنے کی میں ہاں ہاں نہیں تاکہ تو اب تاکہ اگر اے نازنی تو دبلی پتلی کامنی سی ہے چھیرا سا بدن نامے خدا ہے تیرے دولہا کا اب تو دونوں شمیں اس طرح گردش کرنے لگیں کہ پہلے صف کے سیدھی جانب کا ایک شخص غزل پڑتا اور پھر الٹی طرف کا نازن کے پڑھنے کے بعد دائیں طرف کی شماں ہٹ کر میاں عاشق کے سامنے آئی یہ بیچارے ایک مزدور پیشہ آدمی ہیں لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے نہ کسی کے شاگرد ہیں نہ کسی کے استاد شعر خاصا اچھا کہتے ہیں اس مشاعرے میں ایک شعر تو ایسا نکل گیا کہ سبحان اللہ لکھا ہے فقط تو ہی نہ میرا آئے بوتے خونخار دشمن ہے تیرے کوچے میں اپنا ہر درو دیوار دشمن ہے غزل میں باقی سارے اشعار تو صرف بھرتی کے تھے مگر اس شعر پر ہر طرف سے بڑی دیر تک واہ واہ ہوتی رہی ان کی غزل ختم ہونے پر بائیں طرف شمع اٹھا کر عبداللہ خان اوج کے سامنے رکھ دی گئی یہ اپنے پرانے چالیس پینتالیس برس کے مشاق شاعر ہیں مضمون کی تلاش میں ہر وقت سرگردہ رہتے ہیں لیکن ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایسے بلند مضامین اور نازک خیالات لاتے ہیں کہ ایک شعر تو کیا ایک خطے میں بھی ان کی سمائی مشکل ہے اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی شعر میں مضمون کو کھپا دیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے بھلا دوسروں کو تو ان کے شعروں میں کیا مزہ آئے اور کوئی کیا داد دے ہاں یہ خود ہی پڑھتے ہیں خود ہی مزہ لیتے ہیں اور خود ہی اپنی تعریف کر لیتے ہیں غزل اس زور شور سے پڑھتے ہیں کہ زور میں آ کر سفے مجلس سے گزوں آگے نکل جاتے ہیں ان کے شاگرد تو دو چار ہی ہیں مگر استاد بھی ان کو استاد مانتے ہیں بھلا کس کا بل بوتا ہے جو ان کو استاد نہ مانے مفت کی لڑائی مول لے ادھر انہوں نے شعر پڑھا ادھر استاد ذوق یا مرزا غالب نے داد دی داد دینے میں ذرا دیر ہوئی اور ان کے تیور بدلے ان کے غصے کی بھلا کون تاب لا سکتا ہے چاروں ناچار تعریف کرنی پڑتی جب کہیں جا کر یہ ٹھنڈے پڑتے غزل ہوئی تھی دم کا جو دم دما ہے باندھے خیال اپنا بے پل سرات اترے یہ ہے کمال اپنا تفلی ہی سے ہے مجھ کو وحشت سرا سے نفرت سم میں گڑا ہوا ہے آہو کے نال اپنا قصبے شہادت اپنا ہے یاد کس کو قاتل سانچے میں تیخ کے سر لیتے ہیں ڈھال اپنا چیچک کے آب لوں کی میں باغ موڑتا ہوں دیوی کے آستھا پر سیمی ہلال اپنا آخری شیر پر تو مرزا غالب اچھل پڑے کہنے لگے واہ میاں اوج اس شعر کے دوسرے مصرے نے تو غذب ڈھایا بھائی واللہ الفاظ رکھ کے کیا خوب پھنسائے ہیں, ہیں جو تمہیں استاد کہتے ہیں میاں تم تو شعر کے خدا ہو خدا غرض سب استادوں نے تعریفوں کے پل باندھ ہے اور میاں آج ہیں کہ پھول کر کپا ہوئے جاتے ہیں جب ذرا سکون ہوا تو سیدھی طرف کی شمع کھسک کر محمد یوسف تمکین کے سامنے آئی ان کی عمر کوئی پندرہ سولہ سال کی ہوگی مدرسہ دہلی میں طالب علم ہے غزب کی ظریفانہ طبیعت پائی ہے بات کرنے میں منہ سے پھول جھڑتے ہیں نازک نازک نقشہ سانولہ رنگ بھرے ہوئے ہاتھ پاؤں جوان ہوں گے تو بڑے خوبصورت آدمی نکلیں گے غزل کہی تھی دوزخ بھی جس سے مانگتی ہر دم پناہ تھی کس دل جلے کی بار خدایا یہ آہ تھی خانہ خراب ہو تیرا ہے عشق بے حیا آئین کون سا تھا یہ کیا رسم و راہ تھی تو نے جو دل کو میرے صنم خانہ کر دیا رہتا خدا تھا جس میں یہ وہ بار تھی تمکی کو ایک نگاہ میں دیوانہ کر دیا جادو فرے باہ یہ کس کی نگاہ تھی میاں تمکین کا دل بڑھانے کو سب نے تعریف کی خطے کو کئی کئی دفعہ پڑھوایا استاد احسان نے کہا میاں یوسف کیا کہنا ہے خوب کہتے ہو کوشش کیے جاؤ ایک نہ ایک دن استاد ہو جاؤ گے مگر میاں کسی کے شاگرد ہو جاؤ بے استاد رہے تو بھٹک نکلو گے میاں تمکین نے مسکرا کر کہا استاد میں کہیں آپ کے حکم سے باہر ہو سکتا ہوں کل ہی انشاء اللہ استاد اوج کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں استاد ذوق نے کہا ہاں بھائی ہاں کیا خوب انتخاب کیا بس یہ سمجھو کہ چند دنوں میں بیڑا آپار ہے یہاں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ دوسری شمع غلام احمد تصویر کے سامنے پہنچ گئی ان کو میاں ببن بھی کہتے ہیں الف کے نام بے نہیں جانتے مگر طبیعت غذب کی پائی ہے پہلے میاں تنویر کے شاگرد تھے بعد میں ان سے ٹوٹ کر استاد ذوق سے عامل بھاری بدن منڈی ہوئی داڑھی چھوٹی چھوٹی مونچھیں گہرا ساملا رنگ جسم پر سوسی کا تنگ موہری کا پاجامہ اوپر سوسی کا کرتا کندھے پر لٹھے کا رومال سر پر سوزنی کے کام کی گول ٹوپی بےچارے نیچہ بندی کے کام پر گزر اوقات کرتے ہیں بڑے پرگو شاعر ہیں لکھنا پڑھنا تو جانتے ہی نہیں اس لیے جو کچھ کہتے ہیں دل و دماغ ہی میں ٹھونسے جاتے ہیں یاد اس بلا کی ہے کہ ذرا چھیڑ دو تو ارگن کی طرح بجنے لگتے ہیں اور ختم کرنے کا نام نہیں لیتے کلام ایسا پاکیزہ ہے کہ بڑے بڑے استادوں کے سر ہل جاتے ہیں ان کو سنو تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ایک امی پڑ رہا ہے بس یہی سمجھ لو کہ شوراؤ تلامیز الرحمان کی بہترین مثال ہے ہجر کی شب تو سحر ہو یارب وہ نہ آیا تو قیامت ہی صحیح جان بیکار تو اپنی نہ گئی ایسے تمگر تیری شہرت ہی صحیح مجھ سے اتنا بھی نہ کھنچیے صاحب آپ پر میری طبیعت ہی صحیح جذبے دل نہیں لایا تم کو آپ کی خیر رنایت ہی صحیح ہر شعر پر واہ واہ اور سبحان اللہ کے شور سے محفل گون جاتی تھی غزل تمام ہوئی تو استاد ذوق نے حکیم مومن خان کی طرف دیکھ کر کہا خاں صاحب یہ میاں ببن بھی غذب کی طبیعت لے کر آئے ہیں کہنے کو تو میرے شاگرد ہیں مگر اب تک ان کے کسی شعر میں اصلاح دینے کی مجھے تو ضرورت نہیں ہوئی کل ایک غزل سنائی تھی میں تو پھڑک گیا ایک شعر تو ایسا بے ساختہ نکل گیا ہے کہ تعریف نہیں ہو سکتی ہاں میاں ببن وہ کیا شعر تھا میاں ببن نے ذرا دماغ پر زور ڈالا اور شعر دماغ سے پھسل زبان پر آ گیا متلا تھا برچھی تیری نگاہ کی پہلو میں آ لگی پہلو سے دل میں دل سے کلیجے میں جا لگی اور شعر یہ تھا دامن پہ وہ رکھے نہ رکھے دل ربا لگی لیکن ہماری خاک ٹھکانے سے آ لگی حکیم صاحب نے بہت تعریف کی اور کہا میاں ببن یہ خدا کی دین ہے یہ بات پڑھنے پڑھانے سے پیدا نہیں ہوتی میاں خوش رہو اس وقت دل خوش کر دیا ان کے بعد شما محمد جعفر تابش کے سامنے آئی یہ الہ کے رہنے والے ہیں بہت دنوں سے دلی میں آ رہے ہیں بے چارے گوشہ نشیں آدمی ہیں شاعری سے دلی لگاؤ ہے کوئی مشاعرہ نہیں ہوتا جہاں نہ پہنچتے ہوں غزل میں دو شعر بہت اچھے ہیں وہی لکھتا ہوں کبھی بن بادہ رہ نہیں سکتے توبہ کچھ ہم کو سازگار نہیں دل میں خوش ہیں ادو پریں تابش وہ ستمگر کسی کا یار نہیں مقتے کی کچھ ایسی پیاری بندش پڑی ہے کہ سب کے منہ سے بے ساختہ واہ واہ نکلی مفتی صدر الدین صاحب کی تو یہ حالت تھی کہ پڑھتے تھے اور جھومتے تھے تابش کے الٹی جانب شما میاں قلق کے آگے گئی خدا ان سے محفوظ رکھے بڑے چالاک آدمی ہیں عبدالعلی نام مدراس کے رہنے والے ہیں کوئی بیس برس کی عمر ہے بچپن ہی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے حیدرآباد ہوتے ہوئے دہلی آئے ہزاروں کو تعویذ گنڈے کے جال میں پھنسا کر پٹڑا کر دیا ان کی شکل سے لوگ گھبراتے ہیں شاہ صاحب بنے پھرتے ہیں مگر دل کا خدا مالک ہے شعر خاصا کہتے ہیں لکھا تھا جامے شراب سے خمے گردوں تو بن گیا ساقی بنا دے ماہ پیالہ اچھال کے ہم مشربوں میں چل کے قلق میں کشی کرو جھگڑے وہاں نہیں ہیں حراموں حلال کے یہ پڑھ چکے تو شمع منشی محمود جان اوج کے سامنے آ گئی آئندہ یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کہ سیدھی طرف سے شمع بڑھی یا الٹی جانب سے بس یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے دائیں طرف کا ایک شاعر پڑھتا اور پھر بائیں طرف کا ان کی غزل میں دو ہی شعر ایسے تھے جن کی تھوڑی بہت تعریف ہوئی باقی سب بھرتی کے تھے آنے میں اس جانے جاں کے دیر ہے کچھ مقدر کا ہمارے پھیر ہے ہے یقین وہ جانے جاں آتا نہیں موت کے آنے میں پھر کیوں دیر ہے ان کے بعد مرزا کامل بیگ کی باری آئی یہ سپاہی پیشہ آدمی ہیں کامل تخلص کرتے ہیں مشاعرے میں بھی توپچی بن کے آئے ہیں غزل اس طرح پڑھی گویا فوج کی کمان کر رہے ہیں دیکھ لو مضمون میں بھی وہی سپاہیانہ رنگ کی جھلک ہے ان کی غزل میں قطع بڑے مزے کا تھا وہی لکھتا ہوں مشگاں سے گھر بچے دل ابرو کرے ہے ٹکڑے یہ بات میں نے کہہ کر جب اس سے داد چاہی کہنے لگا کہ ترکش جس وقت ہووے خالی تلوار پھر نہ کھینچے تو کیا کرے سپاہی اب حکیم سید محمد تاشق کے پڑھنے کا نمبر آیا یہ بڑے پائے کے ادیب ہیں تریسٹھ چونسٹھ برس کی عمر ہے حکمت میں اپنا جواب نہیں رکھتے غرض کیا کہوں ایک جامع کمالات شخص ہیں مگر اپنے آپ کو بہت دور کھینچتے ہیں اچھا شعر سنتے ہیں تو بے تاب ہو جاتے ہیں چاہتے ہیں کہ جس طرح میں تعریف کرتا ہوں اسی طرح دوسرے بھی میرے شعر کی تعریف کریں شعر برا نہیں کہتے مگر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ مشاعرہ چمک اٹھے اور ہر شخص کے منہ سے بے ساختہ واہ واہ نکل جائے آپ خود ہی ان کا کلام دیکھ لیجئے تجھ کو اس میری آہ زاری پر رہ میں فتنا گر نہیں آتا وعدے شام تو کیا لیکن کچھ وہ آتا نظر نہیں آتا تیرے بیمار کا ہے یہ عالم ہوش دو دو پہر نہیں آتا تعریف تو ہوئی مگر کچھ ان کے دل کو نہ لگی اس لیے ذرا آزردہ سے ہو گئے اس کے بعد شما میر حسین تجلی کے سامنے آئی یہ میر تقی میر کے پوتے ہیں بڑے ضریف اور نکتا سنج آدمی ہیں کلام میں وہی میر صاحب کا رنگ جھلکتا ہے زبان پر جان دیتے ہیں غزل تو چھوٹی سی ہوتی ہے مگر جو کچھ کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں کیوں نہ کہیں آخر کس کے پوتے ہیں میری وفا پہ تجھے روز شک تھا ہے ظالم یہ سر یہ تیغ ہے لے اب تو اعتبار آیا یہ شوق دیکھو پسے مرگ بھی تجلی نے کفن میں کھول دی آنکھیں سنا جو یار آیا دوسرے شعر پر وہ تعریف ہوئی کہ میاں تجلی کی بانچیں کھل گئیں میاں تجلی پڑھ چکے تو حکیم سکھانند رقم کی باری آئی ان کو میں حکیم مومن خان صاحب کے مکان پر دیکھ چکا تھا کلام تو ایسا اچھا نہیں ہوتا مگر پڑھتے خوب ہیں جہاں کسی نے ذرا بھی تعریف کی اور انہوں نے سلام کا تار باندھ دیا غزل لکھی تھی بجھانا آتش دل کا بھی کچھ حقیقت ہے ذرا سا کام تجھے چشمے تر نہیں آتا عدم سے کوچے قاتل کی راہ ملحق ہے گیا ادھر جو گزر پھر ادھر نہیں آتا ہو خاک چارہ گری اس مریض کی تیرے نظر میں تُسا کوئی چارہ گر نہیں آتا تیسرا شعر حکیم مومن خاں صاحب کے رنگ کا تھا اس کی انہوں نے بہت تعریف کی مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہا میاں رقم یا تو تم حکمت ہی کرو یا شعر ہی کہو ان دونوں چیزوں کو ملا کر چلانا ذرا مشکل کام ہے شمع کا شیخ نیاز احمد جوش کے سامنے جانا تھا کہ شاگردان ذوق ذرا سنبھل کر بیٹھے جوش کو استاد ذوق بہت عزیز رکھتے تھے ان کی عمر 18-19 سال کی تھی مگر بلا کے طبا اور ذہین ہے ان کی سخن گوئی اور سخن فہمی کی قلعے بھر میں دھوم ہے مگر مشاعرے میں انہوں نے جو غزل پڑھی وہ تو مجھے پسند نہ آئی ہاں قلعے والوں نے واہ واہ کے شور سے مکان سر پر اٹھا لیا استاد ذوق نے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر شاگرد کا دل بڑھایا غزل دیکھ لیجئے ممکن ہے کہ میں نے ہی غلط اندازہ لگایا ہوں کیوں کر وہ ہاتھ آئے کہ یہاں زور و ذر نہیں لے دے کے ایک آسو اس میں اثر نہیں قسمت سے درد بھی تو ہوا وہ ہمیں نصیب جس درد کا کہ چارہ نہیں چارہ گر نہیں قسمت میں ہی نہیں ہے شہادت وگر نہ یہاں وہ زخم کون سا ہے کہ جو کارگر نہیں سجدے میں کیوں پڑا ہے ارے اٹھ شراب پی اے جوش میں کدا ہے خدا کا یہ گھر نہیں آپ نے غزل ملاحظہ کر لی میں تو اب بھی یہی کہوں گا کہ کوئی شعر بھی ایسا نہیں جو تعریف کے قابل ہو اب زبردستی کی تعریف کرنا دوسری بات ہے ان کے بعد مولوی امام بخش صحبائی کے بڑے فرزند محمد عبد العزیز کا نمبر آیا یہ عزیز تخلص کرتے ہیں غزل خوب کہتے ہیں کیوں نہ ہو بڑے باپ کے بیٹے ہیں ہائے کیا کیا شیر نکالے ہیں جو شما شغل تیرے سراپا نیاس کا جلنا جو سوس کا ہے تو رونا گداس کا کچھ فہمیوں سے خلق کی دیکھا کہ کیا ہوا منصور کو حریف نہ ہونا تھا کا ہم آسیوں کا بارے گناہ سے جھکا ہے سر اور خلق کو گمان ہے ہم پر نماز کا مغرور تھا ہی اور وہ مغرور ہو گیا اس میں گلا نہیں مجھے آئینہ ساز کا اوروں کے ساتھ لطف سے تھا صورت نیاز یہاں بڑھ گیا دماغ تغافل سے راس کا ذرا سچ کہیے گا ساری کی ساری غزل مرسہ ہے یا نہیں ہاں اس غزل کی جو کچھ تعریف ہوئی بجا ہوئی استاد ذوق نے کہا بھائی صحبائی تمہارا یہ لڑکا غذب کا نکلا ہے خدا اس کی عمر میں برکت دے ایک دن بڑا نام پیدا کرے گا واہ میاں صاحب زادے واہ کیا کہنا ہے دل خوش ہو گیا کیوں نہ ہو ایسوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں میاں عزیز نے اٹھ کر سلام کیا اور بیٹھ گئے میاں عزیز کے بعد شمع خواجہ معین الدین یکتا کے سامنے آئی ان کا کیا کہنا سرکار سے خطاب خانی پایا ہے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے کبھی کسی کے شاگرد ہوئے کبھی کسی کے پہلے احسان سے تلمس تھا آج کل مرزا غالب کی طرف ڈھلک گئے ہیں ایسے متلّن مزاجوں کو نہ کبھی کچھ کہنا آیا ہے نہ آئے گا میرا دل بڑا خوش ہوا کہ کسی نے تعریف نہیں کی بڑے جلے ہوں گے بھلا ایسے شیروں کی کوئی خاک تعریف کرتا اے آہے شولہ ذا یہ خسو خار بھی نہیں نو آسماں ہیں دو بھی نہیں چار بھی نہیں ہے کس کو تابے شکوے دشمن کے ذوف سے لپر ہمارے تسکرے یار بھی نہیں جینا فراق یار میں وعدے کی لاگ پر آسان گر نہیں ہے تو دشوار بھی نہیں ہاں اب جس کے سامنے شمع آئی ہے وہ شاعر ہے یہ کون ہے مرزا حاجی بیگ شہرت گورا رنگ میانہ قد کوئی تیز برس کی عمر بڑے بنے سمرے رہتے ہیں پہلے ان کے مکان پر مشاعرہ ہوتا تھا اب تھوڑے دنوں سے بند ہے مفتی صدر الدین صاحب کے شاگرد رشید ہیں کہتے بھی خوب ہیں اور پڑھتے بھی خوب ہیں بڑی پاٹ دار آواز ہے پڑھنے کا ڈھنگ ایسا ہے کہ ایک ایک لفظ دل میں اتر جاتا ہے ہر شعر پر تعریفیں ہوئیں اور کیوں نہ ہوتیں ہر شعر تعریف کے قابل تھا غزل یہ ہے ایک دن دو دن کہاں تک تو بھی کچھ انصاف کر یہ تو جلنا روز کا ہے سوزے ہجرا ہو گیا ہے ترقی جوہر قابل ہی کے شایا کہ میں خاک کا پتلا بنا پتلے سے انسان ہو گیا کفرو دی میں تھا نہ کچھ اقدا بجز بندے نقاب اس کے کھلتے ہی یہ کارے مشکل آسان ہو گیا پہلے دعوائے خدائی اس بوتے کافر کو تھا کچھ درستی پر جو آج آیا تو انسان ہو گیا آخری شعر پر تو مرزا غالب کی یہ حالت تھی کہ گویا بالکل مست ہو گئے ہیں رانوں پر ہاتھ مارتے اور کہتے واہ میاں شہرت واہ کمال کر دیا شعر کیا ہے اعجاز ہے یہ ایک شعر بڑے بڑے دیوانوں پر بھاری ہے ہاں کیا کہا ہے سبحان اللہ پہلے دعوائے خدائی اس بوتے کافر کو تھا کچھ درستی پر جو آج آیا تو انسان ہو گیا غرض اس شعر نے ایک عجیب کیفیت محفل میں پیدا کر دی تھی لوگ خود پڑھتے ایک دوسرے کو سناتے مزے لے لے کر جھومتے اور جوش میں واہ واہ اور سبحان اللہ کے نارے مارتے بڑی دیر میں جا کر محفل میں ذرا سکون ہوا تو شمان نوازش حسین خان تنویر کے سامنے آ گئی یہ جوان آدمی ہے کوئی 32 تینتیس برس کے ہوں گے بادشاہ سلامت ان کو بہت عزیز رکھتے ہیں میاں شہرت کے شعر نے وہ جوش پیدا کر دیا تھا کہ ان کی غزل کسی نے بھی غور سے نہیں سنے غزل بھی معمولی تھی صرف یہ قطع خاصا تھا جان کر دل میں مجھے اپنا مریضے تپے غم کہتا لوگوں سے بظاہر بوتے ایار ہے کیا رنگ رخ زرد ہے ترچشم ہے لپ پر دم سرد پوچھنا اس سے کہ شخص کو آزار ہے کیا یہ پڑھ چکے تو شمع میر بہادر علی حزی کے سامنے رکھی گئی یہ بڑے سنجیدہ متین اور وزادار آدمی ہیں عارف کے شاگرد ہیں ان کا ایک شعر بڑے مزے کا ہے سبو سے منہ لگائیں گے اب اتنا صبر ہے کس کو کہ بھریے خم سے میں شیشے میں اور شیشے سے ساغر میں جو غزل انہوں نے اس روز مشاعرے میں پڑھی اس کے دو تین شعر اچھے تھے دنیا کی وہ سطحیں تیرے گوشے میں آ گئیں اللہ ری وہ ستیں تیری آئے تنگ نائے دل جل جل کے آخرش تپشے غم کے ہاتھ سے ایک داغ رہ گیا میرے پہلو میں جائے دل دیکھا وہ اپنی آنکھ سے جو کچھ سنا نہ تھا اور یہ حسین ابھی کیا کیا دکھائے دل مقتے کو سب نے پسند کیا اور واقعی ہے بھی اچھا ان کے بعد شمع ایسے شخص کے سامنے آئی جو خود شاعر جس کا باپ شاعر جس کا بھائی شاعر جس کا سارا خاندان شاعر وہ کون میاں باقر علی جعفری فخر الشورہ، نظام الدین ممنون کے چھوٹے بھائی ملک الشعرا قمر الدین منت کے چھوٹے بیٹے ان کی غزل میں زور نہ ہوگا تو اور کس کی غزل میں ہوگا دو شعر سنیے کہتے ہیں تیغیوں دل میں خیالے نگہے یار نہ کھینچ نہ خدا ترس تو کعبے میں تو تلوار نہ کھینچ بے سرو پا چمنوں دشت میں عالم کے نہ پھر ناز ہر گل نہ اٹھا منت ہر خار نہ کھینچ غزل کی جیسی تعریف ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی وجہ یہ ہے کہ یہ رنگ اب دہلی والوں سے اٹھتا جاتا ہے اب تو روز مرہ پر جان دیتے ہیں اس میں اگر مضمون پیدا ہو گیا تو سبحان اللہ مرزا غالب اس رنگ کے بڑے دلدادہ تھے وہ بھی اب اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں اس کے بعد منشی محمد علی تشنا کے پڑھنے کی باری تھی چوبدار ان کے سامنے شمع رکھنے میں ذرا ہچکچایا یہ ننگ دھڑنگ مزے میں دو زانو بیٹھے جھوم رہے تھے چوبدار نے مرزا فخرو کی طرف دیکھا انہوں نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ رکھ اس نے شمع رکھ دی جب شما کی روشنی آنکھوں پر پڑھی تو میاں تشنا نے بھی آنکھیں کھولی کچھ سمجھ کر پھونک مار شمع گل کر دی اور کہا میں بھی کچھ عرض کروں سب نے کہا ضرور فرمائیے انہوں نے نہایت آزادانہ لہجے میں کچھ گاتے ہوئے کچھ پڑھتے ہوئے یہ غزل سنائی آنکھ پڑتی ہے کہیں پاؤں کہیں پڑتا ہے سب کی ہے تم کو خبر اپنی خبر کچھ بھی نہیں شما ہے گل بھی ہے بلبل بل بھی ہے پروانہ بھی رات کی رات یہ سب کچھ ہے سہر کچھ بھی نہیں حشر کی دھوم ہے سب کہتے ہیں یوں ہے یوں ہے فتنہ ہے ایک تیری ٹھوکر کا مگر کچھ بھی نہیں نیستی کی ہے مجھے کوچائے ہستی میں تلاش سیر کرتا ہوں ادھر کی کہ جدھر کچھ بھی نہیں ایک آنسو بھی اثر جب نہ کرے اے تشنا فائدہ رونے سے دیدے تر کچھ بھی نہیں میں کیا بتاؤں کہ اس غزل کا کیا اثر ہوا ایک سناٹا تھا کہ زمین سے آسمان تک چھایا ہوا تھا غزل کا مضمون آدھی رات کی کیفیت پڑھنے والے کی حالت غرض یہ معلوم ہوتا تھا کہ ساری محفل کو سانپ سونگ گیا ہے ادھر یہ عالم تاری تھا ادھر میاں تشناح ہاتھ جھٹکتے ہوئے اور کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کہتے ہوئے اسی عالم بے خودی میں دروازے سے باہر نکل گئے ان کی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کی آواز بڑی دیر تک کانوں میں گونجتی رہی جب ذرا طبیعتیں سنبلیں تو سب کے منہ سے بے اختیار یہی نکلا کہ واقعی کچھ بھی نہیں مرزا فخرو نے شمع منگا کر روشن کی اور کہا ہاں صاحب پھر شروع کیجئے شمع حافظ محمد حسین بسمل کے سامنے رکھی گئی بھلا تشنا کے بعد ان کا کیا رنگ جمتا اول تو نو مشخ ہیں مرزا قادر بخش صابر سے اصلاح لیتے ہیں دوسرے غزل میں بھی کوئی خاص بات نہ تھی البتہ مکتا اچھا تھا غزل ملاحظہ ہو دل تو نے ہم سے او بوتے کافر اٹھا لیا اس نازوکی پہ بوجھ یہ کیوں کر اٹھا لیا بارے گرانے عشق فلک سے نہ اٹھ سکا کیا جانے میرے دل نے یہ کیوں کر اٹھا لیا پیرے مغانے بسمیلے میکش کو دیکھ کر شیشہ بغل میں ہاتھ میں ساغر اٹھا لیا بہرحال کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا کچھ تھوڑی بہت تعریف بھی ہوئی اور شما میر حسن تسکین کے پاس پہنچ گئی ان کی کوئی چالیس بیالیس کی عمر ہوگی صحبائی کے شاگرد ہیں مومن سے بھی اسلح لی ہے ان کا خاندان دہلی میں بہت مشہور ہے انہیں کے دادا امیر حیدر نے میر حسین علی وزیر فرخ سیر کو مارا تھا سپاہی پیشہ آدمی ہیں شیر بھی برا نہیں کہتے لکھا تھا ہزار طرح سے کرنی پڑی تسلی دل کسی کے جانے سے گو خود نہیں قرار مجھے شب وسال میں سننا پڑا فسانہ غیر سمجھتے کاش نہ اپنا وہ رازدار مجھے وہ اپنے وعدے پہ محشر میں جلوہ فرم آئے نہیں ہے ضوف سے امبوہ میں گزار مجھے میرے قصور سے دیدار میں ہوئی تاخیر نہ دیکھنا تھا تماشائے روزگار مجھے مزے یہ دیکھے ہیں آغاز عشق میں تسکین کہ سوچتا نہیں اپنا معالکار کار مجھے غرض اس غزل نے مشاعرے کا رنگ پھر درست کر دیا اور لوگ ذرا سنبھل کر ہو بیٹھے استاد احسان کے شاگرد خواجہ غلام حسین بیدل کے سامنے شمع آئی انہوں نے یہ غزل پڑھی نگاہ کی چشم کی زلفِ دوتا کی سہے ایک دل جفا کس کس بلا کی کب اس گل کی گلی تک جا سکے ہے ہوا باندھی ہے یاروں نے ہوا کی بتوں سے ملتے ہو راتوں کو بے دل تمہیں بھی دل لگے قدرت خدا کی ساری کی ساری غزل پھس پھسی تھی بھلا اس کی کون تعریف کرتا ہاں اس کے بعد جو غزل محمد حسین صاحب تائب نے پڑھی اس میں مزہ آ گیا تائب مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے بھتیجے ہیں اور فخر شعرا نظام الدین ممنون کے شاگرد چھوٹی بہر میں ایسی غزل لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ اور پڑھنا تو ایسا ہے کہ تعریف نہیں ہو سکتی غزل تھی پھر کتاب وار جگر چاک ہوا پھر کوئی ماہ لقا یاد آیا کہیے اس بت کو مشابه کس کے دیکھ کر جس کو خدا یاد آیا عہد پیری میں جوانی کی امنگ آہا کس وقت میں کیا یاد آیا دوسرے اور تیسرے شعر پر تو یہ حال تھا کہ لوگ تعریفیں کرتے کرتے اور میاں طائب سلام کرتے کرتے تھک جاتے تھے جب ذرا جوش کم ہوا تو شمع استاد ذوق کے استاد غلام رسول شوق کے سامنے آئی بیچارے بڈھے آدمی ہیں شاہ نصیر کے شاگرد ہیں مسجد عزیز آبادی میں امامت کرتے ہیں شروع میں استاد ذوق نے ان کو اپنا کلام دکھایا تھا اسی برتے پر یہ اپنے آپ کو ان کا استاد کہا کرتے ہیں اور اب بھی چاہتے ہیں کہ ذوق اسی طرح آ کر مجھ سے اصلاح لیا کریں مجھے تو کچھ سٹیائے ہوئے معلوم ہوتے غزل جو پڑھی تو واقعی اس کا مطلب بڑے زور کا تھا باقی اللہ اللہ خیر صلی لکھا ہوا ہے یہ اس مہجبی کے پردے پر نہیں ہے کوئی اب ایسا زمیں کے پردے پر استاد ذوق کے چھیڑنے کو غالب مومن آذردہ صحبائی غرض جتنے استادان فن تھے سب نے میاں شوق کی بڑی واہ واہ کی وہ سمجھے میرے کلام کی تعریف ہو رہی ہے یہ نہ سمجھے کہ بنا رہے ہیں ذرا کسی نے واہ واہ کی اور انہوں نے استاد ذوق کی طرف دیکھ کر کہا دیکھا شیر یوں کہتے ہیں وہ بےچارے ہنس کر خاموش ہو جاتے ان کے ایک آج شاگرد نے جواب دینا بھی چاہا مگر انہوں نے روک دیا خدا خدا کر کے ان سے فراغت ہوئی تو شما آزاد کے سامنے آئی ان کا نام الیگزینڈر ہیڈلے ہے قوم کے فرانسیسی ہیں دہلی میں پیدا ہوئے یہیں تربیت پائی اور یہیں سے توپ خانے کے کپتان ہو کر الور گئے کوئی اکیس سال کی عمر ہے ڈاکٹری بھی جانتے ہیں شیر و سخن کا بہت شوق ہے عارف کے شاگرد ہیں جہاں مشاعرے کی خبر سنی اور دہلی میں آ موجود ہوئے لباس تو وہی فوجی ہے مگر بات چیت اردو میں کرتے ہیں ایسی صاف اردو بولتے ہیں جیسے کوئی دہلی والا بول رہا ہے شعر بھی برے نہیں ہوتے ایک فرانسیسی کا اردو میں ایسے شعر کہنا واقعی کمال ہے غزل ملاحظہ ہو وہ گرم روے راہ معاسی ہوں جہاں میں گرمی سے رہا نام نہ دامن میں تری کا کچھ پاؤں میں طاقت ہو تو کر دشت نہ ہاتھوں سے مزہ دیکھ ذرا جیب دری کا چہلم کو عیادت کے لیے وہ میرے آئے آزاد ٹھکانا بھی ہے کچھ بے خبری کا آزاد کے بعد شما دوسری طرف میر شجاعت علی تسلی کی طرف آئی بے غریب صورت فرسودہ لباس کوئی چونسٹھ پینسٹھ برس کے آدمی ہیں شاہ نصیر کے بڑے چہیتے شاگردوں میں تھے اپنے زمانے کے جرت سمجھے جاتے تھے اب بہت دنوں سے دنیا سے کنارہ کشی کر کے قدم شریف میں جا رہے ہیں مشاعرے کی کشش کبھی کبھی ان کو دہلی کھینچ لاتی ہے پڑھنے کا انداز بھی نرالا ہے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کوئی باتیں کر رہا ہو غزل دیکھ لیجئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عاشق و معشوق میں سوال و جواب ہو رہے ہیں کیسی ٹھوکر جڑے ہیں حضرت دل پاؤں پر اس کے سر دھرو تو صحیح کتاب جب کہا میں نے تم پہ مرتا ہوں تم گلے سے میرے لگو تو صحیح بولے وہ کیا مزے کی باتیں ہیں خیر ہے کچھ پرے ہٹو تو صحیح غیر کی کل وہ لگ کے چھاتی سے مجھ سے کہنے لگے سنو تو صحیح اس لیے اس کے ہم گلے سے لگے کہ ذرا جی میں تم جلو تو صحیح اس غزل کی جیسی تعریف ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی کیونکہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ نیند کے خمار سے سر میں چکر آنے لگے تھے اور برے بھلے کی تمیز دشوار ہو گئی تھی اس کے بعد جو دو ایک غزلیں ہوئیں وہ بس ہو گئیں نہ کسی نے شوق سے سنا اور نہ وہ مزہ آیا میاں تسلی کے بعد شور نے غزل پڑھی یہ کوئل کے رہنے والے ہیں قوم کے عیسائی ہیں اور نام جورج پیس ہے یہ معلوم نہیں کہ کس کے شاگرد ہیں ہاں اکثر دہلی میں آتے جاتے رہتے ہیں جو کچھ کہہ لیتے ہیں بہت غنیمت ہے آجس تھا اپنی جان سے ایسا تیرا مریض دیکھے سے جس کے حالت عیسی تباہ تھی بلبے یہ بے خودی کے خودی سے بھلا دیا ورنہ یہ زیست مرگ کی اپنے گواہ تھی دیرو حرم میں تو نہ دے ترجیح زاہدہ جس طرف سڑ جھکا دیا بس سجدہ گاہ تھی ان کے بعد محمد عسکری نالا کی باری آئی بھلا اس نوے برس کے بڈھے کی آواز نیند کے خمار میں کسی کو کیا سنائی دیتی مصفی کے سب سے پہلے شاگرد ہیں اب تو بس ان کو تبرک سمجھ لو شیر بھی وہی بابا آدم کے وقت کے کہتے ہیں سحر کے ہونے کا دل کو خیال رہتا ہے شب وسال بھی دل کو ملال رہتا ہے وہ بدگما ہوں کہ اس بت کے سائے پر بھی مجھے رقیب ہی کا صدا احتمال رہتا ہے میر نالا نے پڑھنا ختمی کیا تھا کہ شمع میر صاحب کے سامنے پہنچ گئی شمع کا رکنا تھا کہ ہر شخص سنبھل کر بیٹھ گیا بازوں نے انگلیوں سے آنکھیں مل ڈالیں باز نے کرتے کے دامن سے رگڑی باز اٹھ اور پانی کا چھپکا منہ پر مار آ بیٹھے کیسی نیند اور کہاں کا سونا میر صاحب کے نام نے سب کو چاکو چاؤ کر دیا مرزا فخرو اب تک ایک پہلو بیٹھے تھے انہوں نے بھی پہلو بدلا استادان فن کے چہروں پر مسکراہٹ آئی نوجوانوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں میر صاحب بھی سب سے کچھ آگے نکل آئے مرزا فخرو نے کہا میر صاحب یہ ٹھیک نہیں آپ تو بیچ میں آ کر پڑھیے یہ کہہ کر چوبدار کو اشارہ کیا اس نے دونوں شمیں اٹھا کر وسط صحن میں رکھ دیں میر صاحب بھی اپنی جگہ سے اٹھ شامیانے کے عین سامنے آ بیٹھے بھلا دہلی میں کون ہے جو میر صاحب کو نہیں جانتا کون سا مشاعرہ ہے جو ان کی وجہ سے چمک نہیں اٹھتا کون سی محفل ہے جہاں ان کے قدم کی برکت سے رونق نہیں آ جاتی ان کا نام تو شاید گنتی کے چند لوگ جانتے ہوں ہم نے تو جب سنا ان کا نام میر صاحب ہی سنا کوئی ستر برس کی عمر ہے بڑے سوکھے سہمے آدمی ہیں غلافی آنکھیں طوطے کی چونچ جیسی ناک بڑا دہانا لمبی داڑھی بٹیا سا سر خشخاشی بال گوری رنگت اونچا قد غرض ان کے حلیے کو دہلی کے کسی بچے سے بھی پوچھئے تو پورا پورا پتا دے نہایت صاف ستھرا لباس سفید ایک بر کا پاجامہ سفید کرتا اس پر سفید کھا سر پر ارخ چین کی ٹوپی چہرے پر متانت بلا کی تھی مگر جب غصہ آتا تھا تو پھر کسی کے سنبھالے نہ سنبھلتے تھے چھوٹا ہو یا بڑا کوئی ان سے بغیر مذاق کے بات نہیں کرتا تھا اور یہ بھی ٹر سے وہ جواب دیتے تھے کہ منہ پھر جائے اسے ان کو غرض نہ تھی کہ جواب ہو بھی گیا یا نہیں مشاعرے میں بادشاہ سلامت سے لے کر میاں تمکین تک ان کو چھیڑتے تھے انہوں نے ان کا برا نہ مانا نہ ان کا جواب دینے میں نہ ان سے رکے نہ ان سے غزل ہمیشہ فلبدی پڑھتے تھے لکھ کر لانے کی کبھی تکلیف گوارہ نہ کی غزل میں مصروں کے توازن کی ضرورت ہی نہ تھی صرف قافیہ اور ردیف سے کام تھا جو کچھ کہنا ہوا نہایت اطمینان سے نثر میں بیان کرنا شروع کیا بیچ میں دوسروں کے اعتراضوں کا جواب بھی دیتے رہے جب کہتے کہتے تھک گئے تو ردیف اور قافیے پر شعر کو ختم کر دیا انہوں نے شعر پڑھنا شروع کیا اور چاروں طرف سے اعتراضوں کی بوچھاڑ ہوئی یہ بھلا کب دبنے والے آسامی ہیں چومکھا لڑتے چومکھا لڑتے جب زبان سے نہ دبا سکتے تو زور میں آ کر کھڑے ہو جاتے یہ کھڑے ہوئے اور کسی نے ان کو بٹھا دیا معترس کو ڈانٹا میر صاحب کا دل بڑھایا اور پھر وہی اعتراضوں کا سلسلہ شروع ہوا اور تو اور مولوی مملوک اللہ صاحب کو ان سے الجھنے میں مزہ آتا تھا یہ بھی مولوی صاحب کی وہ خبر لیتے تھے کہ اگر ان کا کوئی شاگرد سن لیتا تو مدرسے سے مولوی صاحب کا سارا روب داب رخصت ہو جاتا میر صاحب نے شمع کے سامنے بیٹھتے ہی ساری محفل پر ایک نظر ڈالی اور کہا حضرات آج میں یہاں حدود کی شان میں قصیدہ سناؤں گا اپنے منہ میاں یہ اپنی تعریف خود تو بہت کر چکے ہیں اب ذرا دل کھول کر اپنی حجف بھی سن لیں غدر کے بعد میر صاحب کا انتقال ہوا ہے میاں کالے صاحب کے فرزند میاں نظام الدین صاحب کے مکان پر جو مشاعرہ ہوتا تھا اس میں بھی یہ شریک ہوتے تھے مشاعرے کے دیکھنے والے اب بھی دہلی میں بہت موجود ہیں انہی لوگوں کی زبانی میر صاحب کے حالات معلوم ہوئے اور درج کیے گئے تذکروں میں تو ان بیچاروں کا کیوں ذکر آنے لگا میاں ہد سے سب جلے بیٹھے تھے اب جو سنا کہ ان کی حجب ہو رہی ہے اور پھر وہ بھی میر صاحب کے منہ سے سب نے کہا ہاں میر صاحب ضرور فرمائیے میاں حدود ہد حکیم آغا جان ایش کے پٹھو تھے اور انہی کے بل پر پھدکتے تھے اب جو حکیم صاحب نے سنا کہ میر صاحب حدود کی حجف پر اتر آئے ہیں تو بہت پریشان ہوئے ڈر تھا کہ کہیں مجھ کو بھی نہ لپیٹ لیں دوسرا کوئی حجف کرے تو جواب بھی دیا جائے بھلا میر صاحب کی بحر طویل کا کون جواب دے سکتا ہے اور تو کچھ بننا پڑا میاں ہد کو گاؤں تکیے کے پیچھے غائب کر دیا اب جو میر صاحب ادھر نظر ڈالتے ہیں تو ہد ندارد ہیں سب گھبرائے ادھر دیکھا ادھر دیکھا جب کسی طرف نظر نہ آئے تو کہا حجب ملتوی کر کے اب میں غزل پڑھتا ہوں سب نے کہا ہے میر صاحب یہ آپ نے ارادہ کیوں تبدیل فرما دیا پڑھیے میر صاحب خدا کے لیے پڑھیے سودا کے بعد حجم تو اردو زبان سے اٹھی گئی اگر آپ بھی اس طرف توجہ نہ کریں گے تو غذب ہو جائے گا زبان ادھوری رہ جائے گی میر صاحب نے کہا نہ بھائی نہ میاں ہد ہوتے تو ہم کو جو کچھ کہنا تھا ان کے منہ پر کہتے ان کے پیٹ پیچھے ان کو کچھ کہنا حجب نہیں غیبت ہے اور میں غیبت کرنے والوں پر لانت بھیجتا ہوں جب میر صاحب کا یہ رنگ دیکھا تو حکیم آغا جان کے دم میں دم آیا انہوں نے بھی اس حجب اور غیبت کے بارے میں چند مناسب الفاظ کہے اور خدا خدا کر کے یہ آئی بلا ٹلی اب میر صاحب نے غزل شروع کی کیا پڑھا خدا ہی بہتر جانتا ہے بس اتنا معلوم ہوا کہ تیر پیر کھیر کافیہ اور ہے ردیف ہے اس کے علاوہ میں تو کیا خود میر صاحب بھی نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کیا پڑھا اور مضمون کیا تھا جہاں کافیہ اور ردیف آئی لوگوں نے سمجھ لیا کہ شعر پورا ہو گیا اور تعریفیں شروع ہوئیں کسی نے ایک آدھ اعتراض بھی جڑ دیا اعتراض ہوا اور میر صاحب بگڑے ان کے بگڑنے میں سب کو مزہ آتا تھا اعتراضوں اور میر صاحب کے جوابوں کا رنگ بھی دیکھ لیجئے۔ غزل میں میر صاحب نے جو ایک مصرے کو کھینچنا شروع کیا تو اتنا کھینچا کہ شیطان کی آت ہو گیا مولوی مملوک اللہ صاحب نے کہا اجی میر صاحب یہ مصرہ بحر طویل میں جا پڑا میر صاحب نے کہا مولوی صاحب کبھی بحر طویل دیکھی بھی ہے یا یوں ہی سنی سنائی باتوں پر اعتراض ٹھوک دیا پہلے متول پڑھیے متول علم معانی اور بلاغت پر علامہ تفتازائی کی ایک مشہور کتاب کا نام متول ہے جب معلوم ہوگا کہ بحر طویل کس کو کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے چکرائے کہنے لگے میر صاحب بھلا متول کو بحر طویل سے کیا واسطہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ آپ کا جو جی چاہتا ہے کہ جاتے ہیں میر صاحب کو اب کسی حمایتی کی تلاش ہوئی مولانا صاحبائی کی طرف دیکھا انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب متول میں بحر طویل کی بحرے نہیں ہیں تو اور کیا ہے آپ بھی ہمارے میر صاحب کو اپنی علمیت کے دباؤ سے خاموش کر دینا چاہتے ہیں بس اتنی مدد ملنی تھی کہ میر صاحب شیر ہو گئے کہنے لگے جی ہاں مولوی صاحب آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کے سوا کسی نے متول پڑھی ہی نہیں اجی حضرت میں تو روزانہ اس کے دور کرتا ہوں کل ہی اس کی ایک بہر میں غزل لکھنے بیٹھا تھا لکھتے لکھتے تھک گیا ایک مصرا کوئی پونے دو سو صفحے میں لکھا وہ تو کہو بیاس کے صفحے ہی ختم ہو گئے جو مصرا ختم ہوا ورنہ خدا معلوم اور کہاں تک جاتا مرزا نشا نے کہا میر صاحب آپ سچ فرماتے ہیں ہمارے مولوی صاحب نے بحر طویل کہاں دیکھی مجھ سے پوچھو میرے بھتیجے خواجہ امان کو جانتے ہو اس نے ایک کتاب بوستان خیال لکھی ہے یہ یہ بڑی اور یہ یہ موٹی بارہ جلدیں ہیں بحر طویل کے بارہ مصروں میں سارے جلدیں ختم ہو گئی ہیں آپ کا مصرہ بحر طویل میں نہیں ربائی کی بہر میں ہے میر صاحب نے بڑے زور سے ہیں کی اور بگڑ کر کہا واہ مرزا صاحب سیدھے چلتے چلتے بھٹک گئے ربائی کی بحریں آپ کو معلوم بھی ہیں بھلا بتائیے تو صحیح کون سی کتاب میں ہے یہ ذرا ٹیڑھا سوال تھا مرزا غالب ذرا چپ ہوئے تو میر صاحب نے کہا میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ آپ نے زبردستی اعتراض کر دیا ہے مرزا صاحب اربئین پڑھیے جب معلوم ہوگا کہ ربائی کی بہرے کون کون سی ہیں اربئین فی اصول الدین حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور تصنیف ہے جس کو میر صاحب نے ربائیوں کی بہروں سے متعلق کر دیا غرض اس طرح خوش مذاقی میں کوئی گھنٹہ ہنستے ہنستے جو آنسو نکلے انہوں نے نیند کے خمار سے آنکھیں صاف کر دیں اور ایسا معلوم ہونے لگا گویا مشاعرے کا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے اور سب لوگ تازہ دم ابھی آ کر بیٹھے ہیں جب لوگ اعتراض کرتے کرتے اور میر صاحب جواب دیتے دیتے تھک گئے تو ایک دفعہ ہی میر صاحب نے کہا حضرات غزل ختم ہوئی سب نے کہا ابھی مقتہ تو آیا ہی نہیں بے مکتے کی یہ کیسی غزل میر صاحب نے فرمایا مکتے کی اس شاعر کو ضرورت ہے جو بتانا چاہے کہ یہ غزل میری ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہماری غزل کی یہی پہچان ہے جہاں شروع ہوئی بس معلوم ہو گیا کہ یہ میر صاحب کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی یہ کہتے کہتے انہوں نے جزدان گردانہ اور اپنی جگہ آ بیٹھے ایک شمع اٹھا کر میر صاحب کے عین مقابل کے شاعر مرزا جمیت شاہ ماہر کے سامنے رکھ دی گئی یہ شاہ عالم بادشاہ غازی اللہ برہانہ کے پوتے اور صابر کے شاگرد ہیں کلام صاف اور زبان بڑی میٹھی ہے لکھا تھا ہم بھی ضرور کعبے کو چلتے پر اب تو شیخ قسمت سے بت کدے ہی میں دیدار ہو گیا ناسے کی بات سننے کا کس کو یہاں دماغ تیرا ہی ذکر تھا کہ میں ناچار ہو گیا اے ہم نشین و حضرت ماہر نہ ہوں کہیں ایک پار سا سنا ہے کہ میں خوار ہو گیا میر صاحب کے کلام نے سب کی آنکھوں سے نیند کا خمار اتار دیا تھا اس لیے اس غزل کی جیسی چاہیے ویسی تعریف ہوئی میاں ماہر کو پورا پورا سلا مل گیا ان کے بعد شمع قاضی نجم الدین برنی کے سامنے آئی یہ سکندر آباد کے رہنے والے ہیں کوئی بیس بائیس برس کی عمر ہے سر پر لمبے لمبے بال سانولی رنگت اس میں سبزی جھلکتی ہوئی اونچا قد وجی صورت سفید غرارے دار پاجامہ سفید انگرکھا دو پلڈی, ٹوپی بڑے خوش مزاج شیریں کلام ہسمکھ بزلہ سنج وارستہ مزاج رند مشرب آدمی ہیں پہلے مومن خان کے شاگرد تھے پھر ان کے ایما سے میاں تسکین کو کلام دکھلانے لگے آواز بڑی دلکش اور طرز ادا خوب ہے غزل بھی ایسی پڑھی کہ واہ واہ کہتے ہیں بز میں اغیار ہے ڈر ہے نہ خفا تو ہو جائے ورنہ ایک آہ میں کھیچوں تو ابھی ہو ہو جائے حرم و دیر کے جھگڑے تیرے چھپنے سے پڑے ورنہ تو پردہ اٹھا دے تو, تو ہی تو ہو جائے کچھ مزہ ہے یہ تیرے روٹ کے من جانے کا چاہتا ہوں یوں ہی ہر روز خفا تو ہو جائے تو, تو جس خاک کو چاہے وہ بنے بندے پاک میں خدا کس کو بناؤں جو خفا تو ہو جائے آپ انکار کریں وصل سے میں در گزرا کچھ تو ہو جس سے طبیعت میری یکسو ہو جائے ہو نہ ہو بس میں کوئی اس کی نہیں کچھ پروا دل بے تاب پہ آئے برق جو قابو ہو جائے اللہ اللہ درو دیوار سے بے خودی برس رہی تھی جب یہ مصرع پڑھا کہ میں خدا کس کو بناؤں جو خفا تو ہو جائے تو ساری محفل پر ایک مستی سی چھا گئی اور تو اور استادان فن کی بھی یہ حالت تھی کہ بار بار شعر پڑھواتے خود پڑھتے اور مزے لیتے تھے ابھی ان کی تعریفیں ختم نہ ہوئی تھیں کہ شمع مرزا منجلے المتخلس بفصوں کے سامنے رکھی گئی یہ نوجوان آدمی ہیں مرزا کریم بخش مرحوم کے فرزند اور حضرت ذل سبحانی کے نواسے سے ہیں ان کا کیا کہنا زبان تو ان کے گھر کی لانڈی ہے گا کر غزل پڑھتے ہیں پڑھتے کیا ہیں جادو کرتے ہیں ان کی غزل کے دو شعر لکھتا ہوں اللہ رے جذبے دل مستر کے تیر کا باہر ہمارے پہلو کے سوفار بھی نہیں کچھ آپ ہی آپ دل یہ میرا بیٹھا جائے ہے ظاہر میں تو الہی میں بیمار بھی نہیں دوسرے شعر میں الفاظ کیا بٹھائے ہیں نگینے جڑ دیے ہیں آخر کیوں نہ ہو قلعے کے رہنے والے ہیں ان کے بعد سیدھی جانب سے شمع سرک کر لالا بال مکند حضور کے سامنے آئی یہ ذات کے خطری اور خواجہ میر درد کے شاگرد ہیں کوئی ستر اسی برس کا سن ہے سفید نورانی چہرہ اس پر سفید لباس بغل میں انگوچھا کندھوں پر سفید کشمیری رومال بس جی چاہتا ہے کہ ان کو دیکھتے ہی جائیے شما سامنے آئی تو انہوں نے عزر کیا کہ میں اب سنانے کے قابل نہیں رہا سننے کے قابل رہ گیا ہوں جب سبھوں نے اصرار کیا انہوں نے یہ کتاب پڑھا نہ پاؤں میں جنبش نہ ہاتھوں میں طاقت جو اٹھ کھینچیں دامن ہم اس دلربا کا سرے راہ بیٹھے ہیں اور یہ صدا ہے کہ اللہ والی ہے بے دست و پاکا قطع اس طرح پڑھا کہ خود تصویر ہو گئے نہ پاؤں میں طاقت کہتے ہوئے اٹھے مگر پاؤں نے یاری نہ کی لڑکھڑا کر بیٹھ گئے نہ ہاتھوں میں طاقت کہہ کر ہاتھ اٹھائے مگر ظوف سے وہ بھی کچھ یوں ہی اٹھ کر رہ گئے دوسرا مصرہ ذرا تیز پڑھا تیسرا مصرعہ پڑھتے وقت اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی بے دستوں پا سرے رہا صدا لگاتا ہے اور ایک دفعہ ہی دونوں آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر جو چوتھا مصرہ پڑھا تو یہ معلوم ہوتا تھا گویا ساری مجلس پر جادو کر دیا ہر ایک کے منہ سے تعریف کے بجائے بے ساختہ یہی نکل گیا کہ اللہ والی ہے بے دستو پا کا استاد ذوق نے کہا یہ خدا کی دین اور خواجہ میر درد کا فیض ہے سبحان اللہ کیا مؤثر کلام ہے ہم دنیا داروں میں یہ اثر پیدا ہونے کے لیے میر درد ہی جیسا استاد چاہیے اس کلام کے بعد مرزا غلام محی الدین اشکی کی غزل بھلا کون سنتا یہ شاہ عالم بادشاہ غازی کے پوتے ہیں کوئی چالیس سال کی عمر ہے اونچا قد سفید پوش سکا صورت آدمی ہیں پہلے نظام الدین ممنون سے اصلاح لیتے تھے اب مفتی صدر الدین کے شاگرد ہو گئے ہیں لکھا تھا کچھ وجد نہیں نغمے مترب ہی پہ موقوف کافی ہے یہاں نالئے بے ربت دیرا کا سجدے میں گرے دیکھ کے تصویرے بت اشکی معلوم ہوا آپ کا خرقات ریا کا اس کے بعد شمع صاحب زادہ عباس علی خان بیتاب کے سامنے آئی تیس بتیس برس کا سن ہوگا رامپور کے رہنے والے اور مومن خان کے شاگرد ہیں نواب مصطفی خان شیفتا سے بڑی دوستی ہے انہی کے ساتھ مشاعرے میں آ گئے تھے بڑی اونچی آواز میں غزل پڑھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تحت اللفظ پڑھ رہے ہیں غزل تو کچھ اچھی نہ تھی مگر قطع ایسا تھا کہ تعریف نہیں ہو سکتی میں خانے کی تقسیم ایسی خوبی سے کی تھی کہ سبحان اللہ ہائے لکھا ہے معمور ہے خدا کی عنایت سے میں کدا ساقی اگر نہیں ہے نہ ہو میں سے کام ہے بیتاب پی خدا نے تجھے بھی دیے ہیں ہاتھ یہ خم ہے یہ صبح ہے یہ شیشہ یہ جام ہے بلا ایسے بڑے مشاعرے میں مرزا فخرالدین حشمت کو پڑھنا کیا ضرور تھا نہ کلام ہی اچھا نہ پڑھنے کی طرز ہی اچھی مگر ان کو روک کون سکتا تھا شہزادے تھے اور وہ بھی شاہ عالم بادشاہ کے پوتے خیر پڑھ لیا اور بھائی بندوں نے تعریفیں بھی کر دیں خوش ہو گئے غزل یہ تھی تیرے بیمارے ہجراں کا تیرے بن یا عالم ہے کہ عالم نوحا گر ہے مجھے روتے جو دیکھا ہنس کے بولے میرے حشمت بتا کیوں چشم ہے ہاں ان کے بعد جس کے سامنے شمع آئی وہ نوجوان صحیح مگر شاعر ہے اور ایسا شاعر ہوگا کہ ہندوستان بھر میں نام کرے گا بھلا کون سا مشاعرہ ہے جس میں قربان علی بیگ سالک کی غزل شوق سے نہ سنی جاتی اور کون سا شعر ہوتا ہے جو بار بار نہیں پڑھوایا جاتا جو ایک دفعہ بھی کسی مشاعرے میں گیا ہے وہ ان کو دور سے پہچان لے گا چھوٹا سا قد دبلے پتلے ہاتھ پاؤں موٹی سی ناک چھوٹی چھوٹی آنکھیں موٹی جلد گندمی رنگ اس پر چیچک کے داغ چھدری چھدری چھوٹی سی داڑھی کلوں پر کم تھوڑی پر ذرا زیادہ سر پر خشخاشی بال کوئی تیس سال کی عمر بس بخارا کے ترک معلوم ہوتے تھے ہاں لباس ان لوگوں سے مختلف ہے نیچی چولی کا انگرکھا تنگ موہری کا پاجامہ سر پر سفید گول ٹوپی ہاتھ میں سفید لٹھے کا رومال شمع کا ان کے سامنے آنا تھا کہ سب سنبھل کر بیٹھ گئے انہوں نے بھی انگرکھے کی آستین الٹ ٹوپی کو اچھی طرح جمع اپنے استاد مرزا غالب کی طرف دیکھا ادھر سے مسکرا کر کچھ اشارہ ہوا تو انہوں نے صاحب عالم کی طرف دیکھ کر عرض کی اجازت ہے مرزا فخرو نے کہا حامیاں سالک پڑھو آخر اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے سالک نے جیب میں سے کاغذ نکالا کچھ الٹا پلٹا پھر ایک بار سنبھل کر کہا عرض کیا ہے انتہا سب رازمائی کی ہے درازی شب جدائی کی ہے برائی نصیب کی کہ مجھے تم سے امید ہے بھلائی کی نقش ہے سنگے آستاں پہ تیرے داستاں اپنی جو سائی کی کیا نہ کرتا وسال شادی مرگ تم نے کیوں مجھ سے بے وفائی کی راز کھلتے گئے میرے سب پر جس قدر اس نے خود نمائی کی کتنے آجز ہیں ہم کے پاتے ہیں بندے بندے میں بو خدائی کی رہ گئیں دل میں حسرتیں سالک آ گئی عمر پار سائی کی ایک ایک شعر پر یہ عالم تھا کہ مجلس لوٹی جاتی تھی ایک ایک شعر کئی کئی بار پڑھوایا جاتا تھا ایک ایک لفظ پر تعریفیں ہوتیں اور ایک ایک بندش کی داد ملتی استاد ذوق نے تیسرے شعر پر کہا وہاں میاں سالق کیا کہنا ہے سبھی جبا سائی باندھتے آئے ہیں تمہاری داستان کو کوئی نہیں پہنچا کیا کلام ہے کیا روانی ہے سبحان اللہ حکیم مومن خاں نے کہا میاں سالک یہ جوانی اور مقطع میں یہ بوڑھا مضمون تمہاری عمریں پارسائی کو بہت دن پڑے ہیں ابھی سے تو بڈھوں کسی سی باتیں نہ کیا کرو سالک نے جواب دیا استاد میں تو جوانی میں بڈھا ہو گیا دیکھیے بڑھاپا دیکھنا نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں پھر دل میں آئے ہوئے مضمون کو کیوں چھوڑوں بعد میں یہ کون دیکھتا پھرے گا کہ یہ شعر بڈھے نے کہا تھا یا جوان نے ہم نہ رہیں گے مضمون رہ جائے گا جب تعریفوں کا سلسلہ ذرا رکا تو شما مرزا رحیم الدین ایجاد کے سامنے آئی یہ شہزادے مرزا حسین بخش کے صاحبزادے اور مولانا صحبائی کے شاگرد ہیں کوئی چوبیس پچیس سال کی عمر ہے شعر کہتے ہیں مگر پھیکے ہاں پڑھتے بہت اچھی طرح ہیں گانا خوب جانتے ہیں ان کی آواز شعر میں پھیکا پن ظاہر ہونے نہیں دیتی بت خانے میں تھا یا کہ میں کعبے کے قری تھا اے زاہد نادا تجھے کیا ہے میں کہیں تھا ہر چند کہ میں دوست کے ہمراہ نہیں تھا پر دل وہ بلا ہے وہ جہاں تھا یہ وہیں تھا توڑا ہے یہ کچھ آپ کو میں نے کہ جہاں میں ثابت نہ رہا نام کا جو میرے نگی تھا غزل میں تو کیا خاک مزہ آتا ہاں ان کے گانے میں مزہ آ گیا گا کر پڑھنے کا یہ نیا رنگ قلعے سے چلا ہے مگر استادان فن اس کو پسند نہیں کرتے ان کے بعد شما نواب علاء الدین خاں علائی کے سامنے آئی انہوں نے بہت اونچی آواز میں اپنی غزل سنائی مرزا غالب کے بڑے چہیتے شاگرد ہیں ابھی نو عمر ہیں شیر اچھا کہتے ہیں کیوں نہ ہو کس کے شاگرد ہیں غزل دیکھ لو استاد کا رنگ غالب ہے آوار گانے گل قدے آرزو سنو ہاشا اگر تمہیں سرے سیر و فراغ ہے رکھیو سمھل کے پاؤں جو بینا ہو چشم دل کیجو سمجھ کے کام جو روشن دماغ ہے وہ گل جو آج ہے قدہے موجے خیز رنگ وہ لالا جو کے باغ کا چشم و چراغ ہے گل چور چور سنگ جفائے سپہر سے گویا کے غم قدے کا شکستہ آیاغ ہے اور لالہ تند باد حواد سے خاک و خون گویا دل و جگر کا کسی کے وہ داغ ہے جس جا کے تھا ترانے بلبل نشات خیز اس جا پہ آج دل شکا نا آواز زاغ ہے مغرور جاہ سے یہ کہو تم مولا کل ایک سطح خاک ہے جو آج باغ ہے شمع کا سامنے رکھنا تھا کہ مرزا کریم الدین سنبھل کے بیٹھ گئے ایک بڑی لمبی غزل پڑھی مگر ساری کی ساری بے مزہ نہ الفاظ کی بندش اچھی نہ مظامین میں کوئی خوبی تاقیدوں سے الجھن پیدا ہوتی اور رعایت لفظی سے جی گھبراتا تھا ان کے بس دو ہی شعر نمونے کے طور پر لکھ دینا کافی سمجھتا ہوں بعض ستا تو مجھ کو بہت اشوا گر نہیں کرتا کسی پہ ظلم کوئی اس قدر نہیں گو نزا میں ہوں میں تیرے بن آئے جانے من کرنے کی جان بھی میرے تن سے سفر نہیں یہ پڑھ چکے تو نواب ضیاء الدین خان نیئر رقشاں کے پڑھنے کی باری آئی فارسی کے شعر خوب کہتے ہیں اردو کی غزلیں ذرا پھیکی ہوتی ہیں لکھا تھا پی کے گرنے کا ہے خیال ہمیں ساقیہ لیجیو سنبھال ہمیں شب نہ آئے جو اپنے وعدے پر گزرے کیا کیا نہ احتمال ہمیں دل میں مزمر ہے مانیے باقی کسی صورت نہیں زوال ہمیں تیرے غصے نے ایک دم میں کیا مردے نو ہزار سال ہمیں تو لال بد سے نی رخشاں اپنے ہی گھر میں ہے وبال ہمیں ان کے بعد شما مرزا پیارے رفت کے سامنے آئی یہ سلطان زادے ہیں بٹیریں لڑانے کا بڑا شوق ہے شعر بھی خوب کہتے ہیں پہلے احسان کے شاگرد تھے اب مولانا صحبائی سے تلمز ہے کوئی چالیس کی عمر ہوگی لکھا تھا بسانے طاہر رنگے پریدہ وحشت ہے كسے دماغ ہے اباشياں بنانے كا نہ تھا ہمیں ہونے میں خاک کے گر ہم يہ جانتے كہ وہ دامن نہیں بچانے کا گندھی تھی کون سے بدمس تشنا لب كى وہ خاک کہ جس سے خم یہ بنا ہے شراب خانے کا بذوق ناز کو دے رخصت جفا کے یہاں ہمیں بھی عزم ہے طاقت کے آزمانے کا ہیں ایک وہ بھی کہ تم سے ہے جن کو راز و نیاز اور ایک ہم ہیں کہ تکتے ہیں منہ زمانے کا آخری شعر میں مایوسی کی جو تصویر کھینچی اس کی تعریف نہیں ہو سکتی کوئی نہ تھا جو اس شعر کے دوسرے مصرے کو پڑھ کر نہ جھومتا ہو اور بار بار واہ واہ اور سبحان اللہ نہ کہتا ہو ہوتے ہوتے میاں عارف کا نمبر آ ہی گیا بھلا ان کو مشاعرے کے انتظام سے کب فرصت تھی جو غزل لکھتے پھر بھی چلتے پھرتے کچھ لکھ ہی لیا تھا وہی پڑھ دیا اس دن رات کی گردش کے بعد اتنا بھی لکھ لینا کمال ہے غزل تھی اٹھتا قدم جو آگے کو ہے نامہ بر نہیں پیچھے تو چھوڑ آئے کہیں اس کا گھر نہیں اوروں کو ہو تو ہو ہمیں مرنے سے ڈر نہیں خط لے کے ہم ہی جاتے ہیں گر نامہ بر نہیں بے التفاتیوں کا تیری شکوہ کیا کریں اپنے ہی جب کے نہ دل میں اثر نہیں مطلع کی سب نے تعریف کی استاد احسان نے کہا میاں عارف میں بھی شعر کہتے کہتے بڈھا ہو گیا لاکھوں شعر سنے لاکھوں سنائے مگر یہ مضمون بالکل نیا ہے اور کس خوبی سے ادا کیا گیا کہ دل خوش ہو گیا میاں عارف کے بعد شما مرزا غلام نصیر الدین عرف مرزا منجلے کے سامنے آئی یہ شہزادے ہیں احسان کے شاگرد ہیں اور قناعات تخلص کرتے ہیں غزل خاصی کہتے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ شہزادوں میں بہت کم ایسے شاعر ہوں گے غزل تھی شوق کو کثرت نظارہ سے رشک آتا ہے حشر سے پہلے میسر ہو وہ دیدار مجھے کعبے تک جانے میں تھی خاطر زاہد ورنہ دائر میں بھی تھی صدا رخصت دیدار مجھے جن سے تُسدید کی مانند ہے الجھاؤ میں جان کہ نہ لیتا ہے نہ پھیرے ہے خریدار مجھے راز دل لپے نہ لاتا کبھی منصور کے یاں کر دیا بات کے کہنے نے گنہگار مجھے شمع کا حکیم آغا جان عیش کے سامنے آنا تھا کہ لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہوئیں حکیم صاحب بادشاہی اور خاندانی طبیب ہیں زیور علم سے آراستہ اور لباس کمال سے پیراستہ صاحب اخلاق خوش مزاج شیریں کلام شگفتہ صورت جب دیکھو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسکرا رہے ہیں طبیعت ایسی ظریف و لطیف اور لطیفہ سنجھ پائی ہے کہ سبحان اللہ میانہ قد خوش اندام سر پر ایک انگل بال سفید ایسی ہی داڑھی اس گوری سرخ و سفید رنگت پر کیا بھلی معلوم ہوتی ہے گلے میں ململ کا کُرتا جیسے چمبیلی کا ڈھیر پڑا ہنس رہا ہے مگر کچھ دنوں سے ان کے دوست بھی ذرا کھینچ گئے تھے میاں ہدہود کو پال کر انہوں نے سب سے بگاڑ لی شروع شروع میں تو اس کی واحد تباہی باتوں پر کسی نے دھیان نہیں دیا لیکن جب اس نے استادوں پر حملے شروع کیے اس وقت ہدود کے ساتھ ہی حکیم صاحب سے بھی لوگوں کو کچھ نفرت سی ہو گئی غضب یہ کیا کہ اجمیری دروازے والے مشاعرے میں خود انہوں نے مرزا نوشا پر کھلا ہوا حملہ کر دیا ایک خطہ لکھا تھا اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے کلام میر سمجھے اور زبان مرزا سمجھے مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے مولوی مملوک العلہ نے کہا حکیم صاحب شعر کے سمجھ میں نہ آنے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو شعر ہی بے ہے یا سمجھنے والے کے دماغ کا قصور ہے ہم سب تو ان کے شعر کو سمجھتے ہیں پھر آپ نے ہم غریبوں کو کیوں لپیٹ لیا مومن خان نے کہا بھائی مجھے تو اس خطے کے تیسرے مصرے میں بھی شاعرانہ تالی معلوم ہوتی ہے بہرحال بڑی مشکل سے معاملہ رفع دفع ہوا اس مارکے کے بعد یہ دوسرا موقع تھا کہ حکیم صاحب مشاعرے میں تشریف لائے تھے میر صاحب نے جو ہد کے مقابلے میں اعلان جنگ کیا تھا وہ سن چکے تھے اب لوگوں میں جو کانا پھوسی ہونے لگی اس سے اور بھی پریشان ہوئے پڑھنے میں تعمل کیا آخر مرزا فخرو کے اسرار پر یہ غزل پڑھی سلحہ ان سے ہمیں کیے ہی بنی دل پہ جھگڑا تھا دل دیے ہی بنی زہد و تقوا دھرے رہے سارے ہاتھ سے اس کے میں پیے ہی بنی لائے وہ ساتھ غیر کو ناچار پاس اپنے بٹھا لیے ہی بنی کس کا تھا پاس شوق ظلم میں عیش ان جفاؤں پہ بھی جیے ہی بنی جب ایسی غزل ہو تو بھلا کون تعریف نہ کرے صلی اللہ کے شور اور سبحان اللہ کی آوازوں نے پڑھنے والے اور سننے والوں دونوں کے دلوں سے غبارے کا دورت دور کر دیا اور حکیم صاحب وہی حکیم صاحب ہو گئے جو پہلے تھے نہ ان سے کسی کو رنج رہا اور نہ ان کو کسی سے ملال ہاں اگر پہلے کہیں میاں ہد ہد کچھ چرک جاتے تو خدا معلوم مشاعرے کا کیا رنگ ہو جاتا وہ تو خدا بھلا کرے ہمارے میر صاحب کا انہوں نے پہلے ہی اس پکھیرو کی زبان بند کر دی خیر رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت حکیم صاحب کے بعد مرزا رحیم الدین حیا کا نمبر آیا یہ وہی میاں حیا ہیں جن کے مشاعرے میں آتے ہی ان کے والد صاحب قبلہ مرزا کریم الدین رسا نے شکایت فرمائی تھی بڑے خوش طبا ذہین نیک فطرت بدی گو اور ظریف آدمی ہیں کوئی 35-36 سال کی عمر ہے اکثر بنارس میں رہتے ہیں کبھی کبھی دہلی چلے آتے ہیں شکل تو بالکل شہزادوں کی سی ہے مگر داڑھی منڈی ہوئی اور لباس لکھنؤ والوں کا ہے پہلے اپنے والد کے شاگرد ہوئے پھر شاہ نصیر سے اصلاح لی اب اپنا کلام استاد ذوق کو دکھاتے ہیں شطرنج بے مثل کھیلتے ہیں پہلے حکیم اشرف علی خان سے سیکھی اب مومن خان کو گھیرے رہتے ہیں ستار ایسا بجاتے ہیں کہ سبحان اللہ شاعر بھی اچھے ہیں مگر محنت نہیں کرتے زبان کی چاشنی پر مضمون کو نثار کر دیتے ہیں یہ غزل لکھ کر لائے تھے موت ہی چارہ ساز فرقت ہے رنج مرنے کا مجھ کو راحت ہے ہو چکا وصل وقت رخصت ہے اے اجل جلدا کہ فرصت ہے روز کی داد کون دیوے گا ظلم کرنا تمہاری عادت ہے کارواں عمر کا ہے رخت بدوش ہر نفس بانگے کو سے رحلت ہے سانس ایک پھانس سی کھٹکتی ہے دم نکلتا نہیں مصیبت ہے تم بھی اپنے حیا کو دیکھاؤ آج اس کی کچھ اور حالت ہے پانچویں شعر پر ان کے والد نے ٹوکا اور کہا میاں حیا لکھنؤ جا کر اپنی شکل تو بدل آئے تھے اب زبان بھی بدل دی سانس کو معنس باندھ گئے حیا نے جواب دیا جی نہیں قبلہ میں نے استاد ذوق کی تقلید کی ہے وہ فرماتے ہیں سینے میں سانس ہوگی اڑی دو گھڑی کے بعد بھلا صاحب عالم کب چوکنے والے تھے قلعے والوں کو خواہ شہزادے ہوں یا سلاطین زادے صاحب عالم کہا جاتا ہے کہنے لگے بھلا ہمارے مقابلے میں استاد کا کلام کہیں سند ہو سکتا ہے وہ جو چاہیں لکھیں یہ بتاؤ قلعے میں سانس مذکر ہے یا مونس بیچارے چارے حیا مسکرا کر خاموش ہو گئے اب شمع مولانا صاحبائی کے روبرو آئی ان کی علمیت کا ڈنکا تمام ہندوستان میں بج رہا ہے ایسے جامع الکمال آدمی کہاں پیدا ہوتے ہیں ہزاروں شاگرد ہیں اکثر ریختہ کہتے ہیں ان کو اصلاح دیتے ہیں اور خوب دیتے ہیں مگر خود ان کا کلام تمام و کمال فارسی ہے میں نے تو ریختہ میں نہ کبھی ان کی کوئی غزل دیکھی اور نہ سنی اور مشاعرے میں بھی فارسی ہی کی غزل پڑھی خوب خوب تعریفیں ہوئیں مگر ایمان کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو مزہ نہ آیا ہم چ شبنم خیش راہ فارغ ز عالم ساختم میں خورشید گشتم باغ سا کم ساختم مردم و در چشم مردم عالم تاریخ گشت من مگر شمم چرفتم بزم برہم ساختم قفر در سپاسے نے متے دیدارے اوست جلوہ در ہر رنگ دیدم گردن خم ساختم جرم و اشقم را جزا شد جور و من از ہجرے دوست داغ بردل بردم و خلدش جہنم ساختم نیز صحبائی جو جامع جم نصیبم گو مباد میں ذخون دل کشیدم خیش را جم ساختم مقتے پر تو اتنی تعریفیں ہوئیں کہ بیان سے باہر ہے مگر جو بے فارسی نہیں سمجھتے تھے وہ بیٹھے منہ دیکھا کیے صاف بات تو یہ ہے کہ اردو کے مشاعرے میں فارسی کا ٹھونسنا کچھ مجھے بھی پسند نہ آیا آ ہا زبان کا لطف اٹھانا ہے تو اب سید ظہیر الدین خان ظہیر کو سنیے ابھی 30 بتیس سال کی عمر ہے مگر کلام میں خدا نے وہ اثر دیا ہے کہ واہ واہ ذوق کی اسلانے اور سونے پر سہاگا کا کام کیا ہے شکل و صورت سے یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ان کی طبیعت اس بلا کی ہے قد خاصا اونچا چھریرا بدن کشادہ سینہ ساملی رنگت کشادہ دہن اونچی ستوا ناک آنکھیں نہ بہت بڑی نہ بہت چھوٹی مگر روشن گول داڑھی نہ بہت گھنی نہ بہت چھدری سر پر پٹھے لباس میں انگرکھا تنگ موہری کا پاجامہ سر پر سفید گول ٹوپی خوش مزاج اور لطیفہ سنج ایسے کہ منہ سے پھول جھڑتے تھے پڑھنے کا بھی ایک خاص طرز ہے لکھنؤ والوں کے تحت لفظ پڑھنے سے ملتا جلتا ہے ساتھی ہی اشاروں میں ایک ایک لفظ کو سمجھاتے جاتے ہیں غزل تھی جبیں اور شوق اس کے آستھاں کا ارادہ اور ارادہ بھی کہاں کا لٹا ہے قافلہ تاب و توان کا خدا حافظ ہے دل کے کارواں کا میری واماندگی منزل رساں ہے سراغ نقش پاہوں کارواں کا رہے پابند دل کے دل میں ارمان، قدم منزل نے پکڑا کارواں کا اٹھا سکتے نہیں سر راستہ سے غضب ہے بار منت پاسباں کا ہمیشہ موردے برق بلا ہوں مٹے جھگڑا الٰہی آشیاں کا دلے بے نے وہ بھی مٹایا کسی کو کچھ جو دھوکا تھا فغاں کا ظہیر آؤ چلو اب میں کدے کو نکالا زہد و تقوا ہے کہاں کا اور تو اور استادان فن نے اس غزل کی ایسی داد دی کہ میاں ظہیر کا دل غنچے کی طرح کھل گیا تیسرے شعر پر تو یہ حالت تھی کہ تعریفوں کا سلسلہ ختم ہی نہ ہوتا تھا سلام کرتے کرتے بیچارے کے ہاتھ دکھ گئے ہوں گے جب ذرا سکون ہوا تو سیدھی جانب کی شمع نواب مصطفیٰ کے سامنے آئی ان کا کیا کہنا استادان فن میں شمار کیے جاتے ہیں مومن کے شاگرد ہیں مگر خود استاد ہیں انہوں نے کسی شعر کی تعریف کی اور اس کی وقت بڑھی یہ سن کر ذرا خاموش ہوئے اور شعر دوسروں کی نظروں سے بھی گر گیا زبان کے ساتھ مضمون کو ترتیب دینا ایسے ہی لوگوں کا کام ہے پڑھتے بھی تو ایک, ایک لفظ سمجھا سمجھا کر آواز ایسی اونچی ہے کہ دور اور پاس سب کو صاف سنائی دے غزل پڑھنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھا ذرا آگرکھا درست کیا توپی درست کی انگرکھے کی آستینوں کو چڑھایا اور یہ غزل پڑھی آرام سے ہے کون جہان خراب میں گل سینہ چاک اور صبا اضطراب میں معنی کی فکر چاہیے صورت سے کیا حصول کیا فائدہ ہے مو جگر ہے شراب میں ذات و صفات میں بھی یہی ربط چاہیے جوں آفتاب و روشنی ہے آفتاب میں وہ قطرہ ہوں کے موجائے دریا میں گم ہوا وہ سایہ ہوں کے محب ہوا آفتاب میں بے باغ شیوہ شوخ طبیعت زبان دراز ملزم ہوا ہے پر نہیں آجز جواب میں تکلیف شیفتا ہوئی تم کو مگر حضور اس وقت اتفاق سے وہ ہیں اتاب میں غزل تو ایسی ہے کہ بھلا کس کا منہ جو تعریف کا حق ادا کر سکے مگر تعریف بڑی سنبھل کر کی گئی بڑے بڑے مشاعروں میں میں نے دیکھا کہ نو مشقوں کے دل تو تعریفوں سے خوب بڑھاتے ہیں مگر جب استادوں کے پڑھنے کی نوبت آتی ہے تو وہ جوش و خروش نہیں رہتا بلکہ جوش کے بجائے متانہ زیادہ آ جاتی ہے استادوں کے انہی شعروں کی تعریف ہوتی ہے جو واقعی تعریف کے قابل ہوں اگر کسی شیر کی ذرا بے جا تعریف کر دی جائے تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے یہ صرف اسی کلام کی تعریف چاہتے ہیں جس کو یہ خود سمجھتے ہیں کہ اس کی تعریف ہونی چاہیے شعر پڑھ کر اگر دیکھتے بھی ہیں تو اپنے برابر والوں کی طرف اور وہی داد بھی دیتے ہیں مشاعرے کے باقی لوگ ان کے کلام سے لطفی نہیں اٹھاتے کچھ حاصل بھی لیتے ہیں ان کے لیے یہ غزلیں کسی طرح استاد کی اصلاح سے کم نہیں ہوتی۔ ان کے بعد مرزا قادر بخش صابر کی باری آئی یہ کوئی چالیس برس کے ہوں گے ان کی شاعری کی قلعے میں بڑی دھوم ہے خود ان کو بھی اپنے کلام پر ناز ہے شعرائے دہلی کا تذکرہ لکھ رہے ہیں مگر مشہور ہے کہ الف سے لے کر یہ تک مولانا صحبائی کا قلم ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ خدا بہتر جانتا ہے خود انہوں نے اپنے خیالات خطے میں لکھے ہیں وہ نقل کرتا ہوں پہلے استاد تھے احسان و نصیر و مومن ہوئی احساس پر اصلاح طبیعت میری پھر ہوا حضرت صحبائی کی اصلاح کا فیض تب باریک ہوئی ان کی بدولت میری اور ہم بزم رہے مومن و ذوق و غالب استادوں ہی سے ہردم رہی صحبت میری ہند کا فضل و ہنر ذات پہ ہے جن کے تمام مانتے ہیں وہی اشخاص فضیلت میری منقد ہوتی ہے جب شہر میں بزمیں انشاء کرتے ہیں اہل سخن وقت و عزت میری اب اس کلام پر ان کو استاد کہو یا جو جی چاہے کہو غزل میں بھی یہی پھیکا رنگ ہے مضمون بھی بلند پایا نہیں ہے مگر سارا شہر ان کو استاد مانتا ہے ہوں گے ممکن ہے میری ہی سمجھ کا پھیر ہو غزل کہی تھی نزارہ برق حسن کا دشوار ہو گیا جلوہ حجاب دیدۂ بیدار ہو گیا محفل میں میں تو اس لب میں کے سامنے نامے شراب لے کے گنہگار ہو گیا حائل ہوئی نقاب تو ٹھہری نگاہ شوق پردہ ہی جلوہ گاہ رخے یار ہو گیا معلوم یہ ہوا کہ ہے پرسش گناہ کی آسی گناہ نہ کردہ گنہگار گار ہو گیا اس کی گلی میں آن کے کیا کیا اٹھائے رنج خاک شفا ملی تو میں بیمار ہو گیا پیری میں ہم کو قطع تعلق ہوا نصیب قامت خمیدہ ہوتے ہی تلوار ہو گیا یہ پڑھ چکے تو شمع مفتی صدر الدین کے سامنے پہنچی اس پائے کے عالم شاعر نہیں ہوتے اور ہوتے ہیں تو استاد ہو جاتے ہیں مفتی صاحب کے جتنے شاگرد و جید عالم ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کے تلامز شاعر ہیں اور شاعر بھی کیسے کہ بڑے پائے کے مفتی صاحب کہتے تو خوب ہیں مگر پڑھتے اس طرح ہیں گویا یا طالب علموں کو سبق دے رہے ہیں آواز اونچی ہے لیکن ان کی وجاہت کا یہ اثر ہے کہ مشاعرے میں سناٹا سن ہوتا ہے اور تعریف بھی ہوتی ہے تو خاص خاص شعروں پر اور بہت نیچی آواز میں ہاں مرزا نوشا ان سے مذاق کرنے میں نہیں چوکتے کبھی کبھی اعتراض بھی کر بیٹھتے ہیں اور مزے مزے کی نوک جھونک ہو جاتی ہے غزل ملاحظہ ہو کیا پختہ کلام ہے نالوں سے میرے کب تہو بالا جہاں نہیں کب آسماں زمین و زمیں آسماں نہیں افسردہ دل نہ ہو درے رحمت نہیں ہے بند کس دن کھلا ہوا درے پیرے مغا نہیں شب اس کو حال دل نے جتایا کچھ اس طرح ہیں لب تو کیا نگاہ بھی ہوئی ترجمہ نہیں اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں ایک جان کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں کٹتی کسی طرح بھی نہیں یہ شب فراق شاید کے گردش آش تجھے آسما نہیں کہتا ہوں اس سے کچھ میں نکلتا ہے منہ سے کچھ کہنے کو یوں تو ہے گی زبان اور زبان نہیں آزردہ ہونٹ تک نہ ہلے اس کے روبرو مانا کہ آپ سا کوئی جادو بیان نہیں آزردہ جیسے استاد کے بعد نواب مرزا خان داغ کا پڑھنا ایک عجیب چیز ہے مگر بات یہ ہے کہ اول تو داغ کو سب چاہتے ہیں دل بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کسی دن یہی داغ ہندوستان کا چراغ ہوگا دوسرے مرزا فخرو کے خیال سے ان کو استادوں میں جگہ ملی تھی مگر انہوں نے غزل بھی ایسی پڑھی کہ استاد بھی قائل ہو گئے سترہ اٹھارہ برس کے لڑکے کی قیامت کی غزل اور اس جرت سے پڑھنا واقعی کمال ہے میری تو رائے یہ ہے کہ جو زبان داغ نے لکھی ہے وہ شاید ہی کسی کو نصیب ہوگی ذرا زبان کی شوخی مضمون کی رنگینی اور طبیعت کی روانی ملاحظہ کیجیے اور داد دیجیے ساز یہ کینا ساز کیا جانے ناز والے نیاز کیا جانے شمع روح آپ کو ہوئے لیکن لطف سوز و گداس کیا جانے کب کسی در کی جبح سائی کی شیخ صاحب نماز کیا جانے جو رہے عشق میں قدم رکھیں وہ نشیب و فراز کیا جانے پوچھئے میں کشوں سے لطف شراب مزہ پاک باز کیا جانے جن کو اپنی خبر نہیں اب تک وہ بھلا دل کا راز کیا جانے حضرت خزر جب شہید نہ ہو لطف عمر دراز کیا جانے جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے آپ بندہ نواز کیا جانے اللہ اللہ وہ سہانا وقت وہ چھوٹی سی آواز دل کا سر وہ الفاظ کی نشست وہ بندش کی خوبصورتی اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ داغ کی بھولی بھالی شکل ایک عجیب لطف دے رہی تھی ساری محفل میں کوئی نہ تھا جو محو حیرت نہ ہو گیا ہو اور کوئی نہ تھا جس کے منہ سے جزاک اللہ سبحان اللہ اور صلی اللہ کے الفاظ بے ساختہ نکل نہ رہے ہوں مرزا فخرو کی تو یہ حالت تھی کہ گھڑی گھڑی پہلو بدلتے اور دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے غزل ختم ہوئی اور کسی کو معلوم نہ ہوا کہ کب ختم ہو گئی جب شمع حکیم مومن خاں مومن کے سامنے پہنچ گئی اس وقت لوگوں کا جوش کم ہوا ریخ کے استاد کا کلام سننے کو سب ہمتن گوش ہو گئے انہوں نے شما کو اٹھا کر ذرا آگے رکھا ذرا سمھل کر بیٹھے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کی ٹوپی کو کچھ ترچھا کیا آستینوں کی چنٹ کو صاف کیا اور بڑی درد انگیز آواز میں دل پذیر ترنم کے ساتھ یہ غزل پڑی۔ الٹے وہ شکوے کرتے ہیں اور کس ادا کے ساتھ بے طاقتی کے تانے ہیں ازرے جفا کے ساتھ بہرے یادت آئے وہ لیکن قزا کے ساتھ دم ہی نکل گیا میرا آواز پا کے ساتھ مانگا کریں گے اب سے دعا ہجرے یار کی آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ ہے کس کا انتظار کہ خواب عدم سے بھی ہر بار چونک پڑتے ہیں آواز پا کے ساتھ سو زندگی نثار کروں ایسی موت پر یوں روئے زار زار تو اہل ازا کے ساتھ بے پردہ غیر پاس اسے بیٹھا نہ دیکھتے اٹھ جاتے کاش ہم بھی جہاں سے حیا کے ساتھ اس کی گلی کہاں یہ تو کچھ باغے خلد ہے کس جائے مجھ کو چھوڑ گئی موت لا کے ساتھ اللہ رے گم رہی بتوں بتخانہ چھوڑ کر مومن چلا ہے کعبے کو ایک پارسا کے ساتھ شاعری کیا تھی جادو تھا تمام لوگ ایک عالم محویت میں بیٹھے تھے وہ خود بھی اپنے کلام کا مزہ لے رہے تھے جس شیر میں ان کو زیادہ لطف آتا تھا اس کے پڑھتے وقت ان کی انگلیاں زیادہ تیزی سے بالوں میں چلنے لگتی تھیں بہت جوش ہوا تو کاکلوں کو انگلیوں میں بل دے کر مروڑنے لگے کسی نے تعریف کی تو گردن جھکا کر ذرا مسکرا دیا پڑھنے کا طرز بھی سب سے جدا تھا ہاتھ بہت کم ہلاتے تھے اور ہلاتے بھی کیسے ہاتھوں کو بالوں سے کب فرصت تھی ہاں آواز کے زیر و بم سے آنکھوں کے اشاروں سے جادو سا کر جاتے تھے غزل ختم ہوئی تو تمام شورا نے تعریف کی سن کر مسکرائے اور کہا آپ لوگوں کی یہی عنایت تو ہماری ساری محنتوں کا صلا ہے میں تو عرض کر چکا ہوں ہم داد کے خواہاں ہیں نہیں طالب زر کچھ تحسین سخن فہم ہے مومن سلا اپنا ان کے بعد شمع استاد احسان کے سامنے آئی میں سمجھا تھا کہ ان کی آواز کیا خاک نکلے گی مگر شمع کے پہنچتے ہی وہ تو کیچلی سی بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئے اور اتنی بلند آواز کے ساتھ غزل پڑھی کہ تمام مجلس پر چھا گئے کسی شعر پر مومن خان کو متوجہ کرتے کسی پر مرزا نوشا کو کسی پر استاد ذوق کو ان کی عظمت دلوں پر کچھ ایسی چھائی ہوئی تھی کہ جس کو انہوں نے متوجہ کیا اس کو تعریف کرتے ہی بن پڑی ردیف سخت اور کافیہ مشکل تھا مگر ان کی استادی کی داد دینی چاہیے کہ ان دشواریوں پر بھی ساری کی ساری غزل مرصہ کہے گئے ہیں ہائے لکھتے ہیں تو کیوں ہے گریا کو نہ آئے میرے دلے محضوم نہ رو نہ رو کہ نہ تجھ کو کبھی رلائے خدا بتو بتاؤ تو کیا تم خدا کو دو گے جواب خدا کے بندوں پہ یہ ظلم بندہ ہائے خدا رضا پہ تیری ہوں دن رات اے صنم مصروف جو اس پہ تو نہیں راضی نہ ہو رضا خدا بتوں کے کوچے میں کہتا تھا کل یہی احساس یہاں کسی کا نہیں ہے کوئی سوائے خدا جب یہ پڑھ چکے تو مرزا غالب کی باری آئی تو یہ رنگ ہی دوسرا تھا صبح ہو چلی تھی شما کے سامنے آتے ہی فرمانے لگے صاحبوں میں بھی اپنی بیروی بھی الاپتا ہوں یہ کہہ کر ایسے دلکش اور مؤثر لہجے میں غزل پڑھی کہ ساری محفل محب گئی آواز بہت اونچی اور رسیلی تھی یہ معلوم ہوتا تھا کہ مجلس میں کسی کو اپنا قدردان نہیں پاتے اس لیے غزل خوانی میں فریاد کی کیفیت پیدا ہو گئی غزل تھی دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الٰی یہ ماجرہ کیا ہے میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں کاش پوچھو کہ مداح کیا ہے جبکہ کہ نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں غمز وشو ادا کیا ہے شکنے زلف عمبری کیوں ہے نگہے چشمے سرمسا کیا ہے سبز و گل کہاں سے آئے ہیں ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے غزل پڑھ کر مسکرائے اور کہا کہ اس پر بھی نہ سمجھیں وہ تو پھر ان سے خدا سمجھے حکیم آغا جان سمجھ گئے اور کہنے لگے مرزا صاحب غنیمت ہے کہ تم اس رنگ کو آخر ذرا سمجھے غرض تعریفوں کے ساتھ ساتھ مذاق بھی ہوتا رہا اور شمع استاد ذوق کے سامنے پہنچ گئی استاد نے مرزا فخرو کی طرف دیکھ کر کہا صاحب عالم غزل پڑھوں یا کل جو قطع ہوا ہے وہ عرض کروں کل رات خدا جانے کیا بات تھی کہ کسی طرح نین نہیں آتی تھی لوٹتے لوٹتے صبح ہو گئی شب ہجر کا مزہ آ گیا اسی کشاکش میں قطع ہو گیا ہے اجازت ہو تو عرض کروں مرزا فخرو نے کہا استاد آج کا مشاعرہ سب بندوں سے آزاد ہے غزل پڑھیے قصیدہ پڑھیے غرض جو دل چاہے پڑھیے ہاں کچھ نہ کچھ پڑھیے ضرور استاد ذوق سنبھل کر بیٹھ گئے اور قطع ایسی بلند اور خوش آئند آواز میں پڑھا کہ محفل گونج اٹھی اور ان کے پڑھنے کے انداز نے کلام کی تاثیر میں اور زیادہ زور پیدا کر دیا کیا ذوق احوال شب ہجر کہ تھی ایک ایک گھڑی سو سو مہینے ن تھی شب ڈال رکھا تھا اندھیرا میرے بختے سیاح کی تیرگی نے تپے غم شمساں ہوتی نہ تھی کم اور آتے تھے پسینوں پر پسینے یہی کہتا تھا گھبرا کر فلک سے کہ او بے مہر بد اختر کمینیں کہاں میں اور کہاں یہ شب مگر تھے میری جانب سے تیرے دل میں سو اس ظلمت کے پردے میں کیے ظلم ارے ظالم تیری کینا ورینے ابس کس بادہ نوشی کے مجھے آج پڑے یہ زہر کے سے گھونٹ پینے ہواس و ہوش جو مجھ سے کری قرین تھے کرینے سے ہوئے سب بے قرینیں میری سینا زنی کا شور سن کر پھٹے جاتے تھے ہمسایوں کے سینے اٹھایا گاہ اور گاہے بٹھایا مجھے بے تابیو بے طاقتی نے کہا جب دل نے تو کچھ کھا کے سو رہے بہت الماس کے توڑے نگینے نہ ٹوٹا جان کا غالب سے رشتہ بہت ہی جان توڑی جا کنی نے بہت دیکھا نہ دکھلایا ذرا بھی تلوئے صبح سے منہ روشنی نے کہا جی نے مجھے یہ ہجر کی رات یقین ہے صبح تک دے گی نہ جینے لگے پانی چوانے منہ میں آنسو پڑھی آسی سرہانے بے کسی نے مگر دن عمر کے تھوڑے سے باقی لگا رکھے تھے میری زندگی نے کہ قسمت سے قریب خانہ میرے اذا مسجد میں دی بارے کسی نے بشارت مجھ کو صبح وصل کی دی ازاں کے ساتھ یمن و فرخی نے ہوئی ایسی خوشی اللہ اکبر کہ خوش ہو کر کہا یہ خود خوشی نے معزن مرحبا بر وقت بولا تیری آواز مکہ اور مدینے آخری شعر پر پہنچے تھے کہ برابر کی مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے ساتھ ہی سب کے منہ سے نکلا تیری آواز مکہ اور مدی نے اذان ختم ہوئی تو سب نے دعا کو ہاتھ اٹھائے دعا سے فارغ ہو کر مرزا فخرو نے کہا صاحبوں کچھ عجیب اتفاق ہے کہ فاتح خیر ہی سے مشاعرہ شروع ہوا تھا اور اب فاتح خیر ہی پر ختم ہوتا ہے یہ کہہ کر انہوں نے دونوں شموں کو جو چکر کھا کر ان کے سامنے آگئی گئی تھیں بجھا دیا شموں کے گل ہوتے ہی نقیبوں نے آواز دی حضرات دلی کا آخری مشاعرہ ختم ہوا